اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين صورتُ الانفال مدنی صورت ہے نزول کی ترتیب میں اٹھاسی صورت البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں آٹھویں صورت ہے قرآن کریم کی آٹھویں صورت سورت العراف کے بعد لگی ہے سورت العراف کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے پہلا ربط جب سور انعام میں مسئلہ ثابت ہوا تو کا دلائل عقلیہ کے ساتھ تو سورہ آراف پہ اس آراف میں اس میں اس پر دلائل نقلیہ ذکر ہو رہی ہیں تو اب یہاں صورت النفال میں حکم القتال جب مسئلہ ثابت ہو گیا عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ساتھ حکم قتال کا یا ما قبل مقابلہ باللسان تھا تو اس صورت میں مقابلہ اسلحے کا اور تلوار کا قاتلو سورہ نعام میں فرمایا تھا فقوت ادابر القوم الدینہ ظلم و الحمد للہ رب العالمین اور سورہ آراف کی آیت نمبر بہتر میں فرمایا تھا وقت ان ادابر اللّین کبوبی آیاتینہ وماکانومومن تو اس صورت میں آیت نمبر سات میں ویکتا ادابر الکافرین اس امت کے کافروں کی ہلاکت کا بیان ہے یا صورت العراف آیت نمبر پچانوے میں اقوام کا سابقہ کی ہلاکت کا بیان ہوا اور اس کی وجہ ذکر ہوئی ولاکن کزبوفا خزنہ ہوں بیما کان تو اس صورت میں ایک دوسری وجہ عذاب اور ہلاکت کی جو کہ مال کی محبت ہے تو مال کی محبت پہ دنیا داروں کو زجر آیت نمبر اٹھائیس میں و علم اناما اموال و سورہ کم کی آیت نمبر دو سو پانچ میں تھا کہ وسکو ربہ کفی نفسی کا تضذرآم و یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں آجیزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے تو یہاں آیت نمبر تین میں مومنوں کی تعریف اور صفتی اسی بات سے ہو رہی ہے اسی سے ہو رہی ہے اعزاز ذکر اللّہ وجیلت قلوبہ مومن وہی ہیں کامل اور پورے جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وجیلت قلوب ہوں یا <تصفح> سر آراف میں موسا علیہ السلام کی امداد کا بیان تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امداد اور نصرت کی تو اس صورت میں صورت الانفال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا بیان ہے اللہ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد بھی کی تھی بدر میں یا سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو ننانوے میں فرمایا وامر بالعرف تو یہاں آٹھویں آیت میں اوامر معروف کے ذکر ہو رہے ہیں صورتُ العراف میں گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امت کے واقعات تھے تو اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے واقعات اور حالات ذکر ہو رہے ہیں صورت العراف میں قرآن کا ادب ذکر ہوا ویدا قری القرآن فستمیان ست الکم ترحم آیت نمبر دو سو چار جب قرآن پڑھا جائے تو شوق سے اس کو سنا کرو اور خاموش رہو خامخا کہ تم پہ رحم ہو جائے تو اس صورت میں سننے والوں کی حالت کا بیان ہے ویداتلیم آیت ہو زیادت ہم ایمان وا ربی ہم آیت نمبر دو سور آراف کی آیت نمبر ایک سو میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان تھا فرقوں کا تو اس صورت میں سورہ انفال میں ابتداء مومنوں کو فرمایا واسل ذات بینی تم بنی اسرائیل کی طرح تفرقوں میں مت مبتلا ہو اپنے مابین اصلاح اتفاق قائم کرو صورت العراف کی آیت نمبر بہانوے میں فرمایا تھا جب ان منکرین پہ خوشحالی آتی ہے تو یہ مست ہو جاتے ہیں مستی کرتے ہیں فریحو تو یہاں آیت نمبر اٹھانوے میں فرمایا تو یہاں اس مستی کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے جو دنیاوی عذاب مجاہدین کے ہاتھوں اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے پہلے مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ذکر تھا یہاں حکم ہوا واسلحو طبعین کم دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے درمیان اتفاق اور اصلاح لے آؤ یا ما قبل صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی سستی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کے عمر میں اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں سستی کی تو اس صورت میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء وہ سستی کرنے والے نہیں تھے انہوں نے میدان میں دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا صحاب کرام کی شان ذکر ہو رہی ہے صورت کے امتیازات اور خصوصیات صورت ممتاز ہے عوامر ثلاثہ کے بیان پر معن اکٹھے تین عوامر صورت میں ذکر ہو رہے ہیں ایک فتق اللہ دوسرا واسری ذات بینکم اور تیسرا واتی تھی اللہ و یہ امور مصلحہ کے طور پر بھی اس طرح یہ تین عوامر قرآن کی دوسری کسی آیت میں نہیں ہے دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے اللہ کے اس وعدے کے بیان پر جو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کیا تھا وہی زیادہ اللہ حدت طاع فتع نے اللہکم آیت نمبر سات اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ انا ل کو یہ وعدہ قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں ذکر کیا گیا تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے میدان جہاد کے ساتھ قائدوں کے بیان پر مجاہدین کے لیے میدان جہاد کے ساتھ قواعد چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے یہود کی سازش کے بیان پر نبی علیہ السلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی تھی آیت نمبر تیس میں اس کا بیان آ رہا ہے آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے دو امنوں کے بیان پر اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے دو اسباب ہیں آیت نمبر تینتیس میں صورت ممتاز ہے مومنوں کی اوصاف خمسہ کے بیان پر چھٹا امتیاز یہ دوسری آیت میں مومنوں کی پانچ صفات ذکر ہو رہی ہیں معن اکٹھی ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقین کی نماز کے بیان پر مشرقین کی نماز اس صورت میں آیت نمبر پینتیس میں و ماکان صلاح تو ہم عیند البیط اللہ کا دیا آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے غنائم کی تقسیم کے بیان پر آیت نمبر اکتالیس والم علما غنیم تم نواں امتیاز صورت ممتاز ہے نبی علیہ اللاۃ وسلام کی خواب کے بیان پر آیت نمبر تریالیس دسواں امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بیان ہو رہی ہے سورت میں جو کہ قیدیوں کو کی تھی بدر میں آنے والے قیدی آیت نمبر ستر صورت کا دعویٰ اور مقصد حکم القتال فی سبیل اللہ تعالیٰ اور میدان قطال کے سات قائدے اور قوانین ذکر ہو رہے ہیں پہلی آیت میں صورت کے تین عوامر ہیں وط فط اللہ واسح ذات بینی کمواتی اللہ و پھر مومنوں کی پانچ صفات اور پھر آیت نمبر چودہ تک بدر کا واقعہ اور آیت نمبر پندرہ سے میدان جہاد اور قطال کے سات واقع قواعد پہلا قاعدہ یادین امنقیت الدین قفر ظہف ان فلاۃ و الحم الدبار میدان جہاد میں دشمن کو پیٹ نہیں دکھانی اور پیٹ کر کے بھاگنا نہیں ہے دوسرا قاعدہ آیت نمبر بیس میں یادین امن اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تیسرا قاعدہ آیت نمبر چوبیس میں یادین امن استجیب الا رسول اجادم لما کم اللہ اور اللہ, اللہ کے رسول کی اطاعت میں, میں اپنی زندگی مانو امیر کے حکم کو ماننے میں تمہاری زندگی ہے چوتھا قاعدہ میدان جہاد کا آیت نمبر ستائیس میں یادین اعمن اللہ تخن اللہ و رسول وطخون اعماناتھی کم ون تم تھام نہیں کرو گے پانچواں قاعدہ میدان جہاد کا یادین ان تتقوا اللہ جالکم فرقان و فران کم و کم ورلکم میدان جہاد میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور چھٹا قانون آیت نمبر پینتالیس میں میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں جمع رہنا اور اللہ کا ذکر کرنا یا یادین امن دقیتمفیتن فصبت وسکر اللہ کثیر اللہ کم تفلح اور ساتواں امیر کی تقریر قیدیوں کو وہ آیت نمبر ستر میں الحمد یا یا یونبی کل لمن عیدی کم من السرا یا لم اللہ فی قلوبی کم خیرم یوتی مما اخذ امن <منكم>. <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو یہ سات قائدے میدان جہاد کی یس الونا کا عنل انفال پوچھتے ہیں آپ سے غرائم کے بارے میں عنل انفال انفال مجاہد کو جو مال جہاد میں حاصل ہو کفار کی طرف سے اسے انفال کہتے ہیں اگر یہ بادل مقابلہ حاصل ہو تو اسے غنیمت کہتے ہیں بغیر مقابلے کے حاصل ہو تو اسے فے کہتے ہیں تو یہاں انفال سے مراد غنائم ہے اور اشارہ بدر کی طرف ہے ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان قافلہ لے کے تجارت کے لیے گئے تھے ساٹھ لوگ تھے تجارت سے یہ واپس آ رہے تھے نبی علیہ السلاۃ نے فرمایا ان کی راہ میں نکلتے ہیں تو اس ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف پیغام بھیجا نصرت کے لیے اس نے ایک ہزار مسلح افراد کو روانہ کیا صحابہ کو پتہ لگا تو صحابہ نے اختلاف کیا بعض صحابہ نے کہا ہم تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور انصار نے بہت بہادری کی تقریر کی اور صحابہ کو قائل کیا تو بدر کے مقام پہ یہ جنگ اور یہ مارے کا ہوا بدر یہ مدینہ منورہ سے ایک سو کے فاصلے پہ ہے اس جنگ اور جہاد میں ستر کافر مرے ستر قیدی آئے مال غنیمت بھی آئی پھر غنائم کے بارے میں بعض صحابہ میں معمولی سا اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے غنیمت کی تقسیم کے لیے اصول اور قانون بھیج دیا یسلون کانل انفال پوچھتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں قلیل انفالہ ور رسول تو آپ کہہ دیجئے ان کو غنائم کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے فتق تو اللہ فیصلہ بھیج رہا ہے پھر آیت نمبر اکتالیس میں یہاں تمہارے کرنے کے کام ہے وہ جاننا ضروری ہے ایک فتق اللہ ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو دوسرا وا سلیحو ذات بئینی کم اسلا آپ اس آپس میں ذات بئینی ذات بمانے تعلق اسلاح لے آؤ اپنے مابین تعلقات کی یعنی اتفاق اور اتحاد اور الفت اور محبت کا رشتہ قائم کر لو اپنے درمیان جتنا نقصان امت کو اندرونی اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے فروئی مسائل میں اتنا نقصان کفار مسلمانوں کو نہیں دے سکتے اصلی ہو ذات بینی کم اللہ و یہ تیسرا امر اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے اب مومنوں کی پانچ صفات ان المومنون مومنون اذا اضا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ہم یقیناً کامل مومن وہ لوگ ہیں جب کہ یاد کیا جائے اللہ کو تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل جب اللہ کی یاد کی جائے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا خشیت الہی سے ان کے دل مالا مال ہوتے ہیں ویدات لیت عالیہ ہم اور جب پڑھی جائے ان پر اللہ کی آیتیں ذادت ہم تو ظاہر کرتا ہے ان کے لیے ایمان کے آثار کو ایمان میں تو زیادت اور کمی نہیں آتی ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں سے اونچا مرتبہ ہے نہیں اور کمی ایمان میں شک منافقت کو کہتے ہیں وہ ایمان ہے نہیں معلوم ہوا کہ ایمان کی زیادت سے ایمان کے اثرات اور جذبات کی زیادت ہے زیادت ہم ایمان زیادہ کر دیتی ہے ان کے لیے ایمانی اثرات اور جذبات و اعلیٰ ربحیم یا اور اپنے رب پر یہ لوگ توکل کرتے ہیں یہ تیسری صفت تھی یقیمون دینسلاتا چوتھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پابندی کرتے ہیں نماز کی پانچویں ومم مع رزق اور اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کا ان صفات والے ہم المومنون حقا یہی ہیں مومن سچے لہم درجاتن عند رب خاص ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے یہاں لہم جارے مجرور کو مقدم کیا تخصیص کے لیے یعنی ان کے خاص درجے ہیں ان کے رب کے ہاں و اور بخشش ہے ورزقن کریم اور رزق ہے عزت من عزت والا رزق کب اخراجہ رب و کا تھی کا یہ کاف تعلیلی ہے علت ہے الانفال للہ باہر محیط میں ابو حیان بھی یہ لکھتے ہیں اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب بھی یہ فرمایا کرتے تھے کاف تشبیہ بمانِ لام تعلی اور یہ علت ہے الانفال انفال کے لیے انفال کا اختیار غنائم کا اختیار اللہ کے ہاں پاس ہے کیوں کما اخراجہ کا اس وجہ سے کہ نکالا آپ کو رب کا کے رب نے ممبئی کا آپ کے گھر سے بالحق کے لے اظہار الحق کے الحق حق کے اظہار اور اثبات کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کاف صفت ہے مصدر محظوفہ کی الائی کا حم المومنون حق یہ لوگ مومن ہیں سچے کما جس طرح کہ یہ واقعہ سچ ہے اخرجہ کا ربو من بیتی کا بالحق یاصلی ہو اصلاحن کم اخرجہ کربو کم امبئی تبل حق یاتی اتین کم اخرجہ کربو کم امبیت بالحق یا یوجا دلون یہ لوگ جھگڑیں گے آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا جس طرح کے ہم نے نکالا تھا نکالا تھا آپ کو آپ کے رب نے جہاد کے موقع پر رب کا تربیت کی طرف اشارہ ہے صفت الہی کا اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی پھر آپ کو نکالا ممبئی تک کے گھر سے بال حق حق اس بات کے لیے وفریقمین المومنینا الکاری ہن اور یقیناً ایک گروہ مومنوں میں سے برا مان رہے تھے اس نکلنے کو یوجاد رونا کا جدال بمانے بحث بحث مباصہ کر رہے تھے آپ سے فی الحق اللہ کے حکم میں ممبادی ما تبینا اس کے بعد کہ واضح ہو گیا اللہ کا حکم اس طرح بحث کر رہے تھے کان یساقون ساقو نیللمؤت آپ کہیں گے کہ ان کو کھینچا جاتا ہے یہ کھینچے جاتے ہیں جان... کھینچے جا رہے ہیں علل موتی موت کی طرف وہ ضرون اور یہ دیکھتے ہیں موت کو دیکھ رہے ہیں وحید عیدم اللہ عہد طائی فتح اللہ یاد کرو کہ وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ اللہ نے فتح نے ایک کا دو گروہوں میں سے ایک عیر تھا قافلہ بھی سفیان کا دوسرا نفیر تھا قافلہ بھی جہل کا تو ان طوائے میں سے یعنی عیر اور نفیر میں سے اللہ نے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ الکم یہ بدل اشتعمال ہے جس طرف بھی آپ توجہ کریں گے یہ ایک آپ کے لیے ہوگا یعنی آپ اس پہ غالب ہوں گے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ غیر ذات شوکتی لَكُمْ لکم اور آپ چاہ رہے تھے کہ نہ دب دبے والا ان غیر ذات شوکا شوکا کانٹے کو کہتے ہیں مراد اسلحہ دب دبا تو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ اس بغیر اسلحے والے یعنی غیر قافلہ بھی سفیان کا تکون الاقم ہو جائے تمہارے لیے وہ اللہ اللّہ عیوحق الحق کا ہی اور اللہ کا ارادہ تھا کہ ثابت کر دے اپنے فیصلے عیوح حق الحق کے کہ ثابت کر دے حق بکلماتی اپنے فیصلے سے اللہ اپنے فیصلے سے احقاق حق کرنا چاہتا تھا نبی اور صحابہ چاہتے تھے کہ قافلے والے کے طرف چلے ان سے لڑنا بھی آسان تھا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا دے ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا غنائم لیکن اللہ کا ارادہ ایق الحقہ بھی کلیماتی ہی کا تھا اور ہوا بھی وہی جو اللہ نے چاہا عارف تو ربی بھی فس میں علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے لوگوں کے ارادے توڑنے کے ساتھ وَيُرِيدُ اللہ اور ارادہ کیا اللہ نے کہ ثابت کر دے حق اپنے فیصلے کے ساتھ اپنے فیصلوں کے ساتھ ویک تادابر الکافرین اور کاٹ دے جڑ کافروں کی لی الْحَقَّ الحق اس لیے کہ ثابت کر دے حق ویب تل اور باطل ظاہر کر دے باطل کو وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اے فع ذلك کا ہم نے یہ کام کیا اگرچہ سے برا جان رہے تھے مجرم اب نفی تصرف کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس تستغی سنا رب جب فریاد کر رہے تھے آپ اپنے رب کو تستغی غوث اللہ ہے مستغیث نبی علیہ السلام اور صحابہ ہے اور نبی علیہ السلام اتنی الحاح کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی کے کندھ و مبارکین سے چادر گر گئی اور بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے اور چادر اٹھا کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ رکھی اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی اللہ کے حبیب بس کیجیے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوگی اللہ نے بھی اپنے حبیب کے لیے تسلی نامہ بھیجا اس تستغیث نہ رب یاد کرو کہ فریاد کر رہے تھے آپ اپنے رب سے فسکم تو اللہ نے قبول کر دی آپ کی فریاد اور تسلی دی انی امدید دو کمبیل فمن الملائی کتھی مردی فین کہ یقینن میں مضبوط کرنے والا ہوں آپ کا امداد کرنے والا ہوں آپ کی ایک ہزار فرشتوں سے مردی فین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے قطار در قطار آنے والے ردیف سواری میں ڈرائیور کے پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں اب ایک ہزار فرشتوں کی کیا ضرورت تھی فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا تو جواب اما جلّہ بشرا نئی ٹھہرائی تھی اللہ نے یہ کثرت ملائکہ کی مگر خوشخبری والی تتمن بھی قلوب اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائیں اس پر آپ کے دل و منسر اللہ من عندّہ وہ ہم کا جواب ہے اور نہیں ہے فتحا مگر اللہ کے اختیار میں نصر سے مراد نصر کا انجام فتح اور غلبہ نصر کا انجام فتح اور غلبا ہر چیز امداد ہے نصرو سورہ انفال کی آیت نمبر بہتر میں وہ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ مفدین فعالی کو تو مخلوق ماتا تل اسباب مخلوق کی امداد کر سکتی ہے مراد نصر سے امداد نہیں بلکہ امداد کا نتیجہ فتح اور غلبہ ہے وہ منصر اللہ من دِی اور نہیں ہے فتح اور غلبہ مگر اللہ کی طرف سے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے از یغشی کم جبکہ جب چھپا دیا تھا آپ کو اُنگ نے امنتاً امن کے لیے نعاسن کے لیے یغشی کے لیے مفول لہو ہے چھپا لیا تھا آپ کو صحابہ کرام کو میدان میں آرام دیا اللہ نے ایک نعاش تھی ایک اونگ تھا جس کے ذریعے صحابہ کے دل مطمئن ہوئے اور انہیں آرام ملا سکون ملا کیونکہ صحابہ جس طرف تھے وہ مٹی والی زمین تھی صحابہ جس طرف تھے وہاں ریت والی زمین تھی اور جس طرف مشرقین تھے وہاں مٹی تھی اور پانی بھی مشرقوں کی طرف تھا تو اللہ نے بارش برسادی بارش برسنے کے بعد ریت مضبوط ہو جاتی ہے اور مٹی میں کیچڑ بن جاتا ہے اور صحابہ کے لیے پانی کا انتظام بھی ہو گیا تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے وعین ضی العلیہ كمن السّمہ ایمان اِز یوغشی كو منوآسا جب كہ چھپا لیا تھا آپ کو اُنگ نے امن کے لیے منحو اللہ کی طرف سے وعینی اللہ كو منسّمہ ایمان اور برسا دیا اللہ نے تم پر اوپر سے بارش برسا دی تو كم ہی اس لیے کہ پاک کر دے تم کو اس پانی کے ذریعے مراد وضو ہے ویو زیبا آن کم رجز شیطان اور دور کر دے تم سے رجز وسوس شیطان وسوس شیتان کے رجس سے مراد وساوس ولی عربی اور اس لیے کہ اللہ مضبوط کر دے پٹی لگا دے اعلیٰ قلوبکم بھی تمہارے دلوں پر وی وہی سب بھی طبی اقدام اور مضبوط کر دے اللہ اس بارش کے ذریعے تمہارے قدموں کو عزیو ہی رب قیل ملائی کتی جب کہ وہی کی تھی تیرے رب نے فرشتوں کو انی معمینا میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی یہ پیغام فرشتوں کو دیا کہ مسلمانوں تک پہنچائے اور صحابہ تک یہ پیغام پہنچا دے ایک ندی تھی بدر میں جو شرکن غربن بہہ رہی تھی اس کے جنوب کی طرف مکہ اور شمال کی طرف مدینہ تھا صحابہ مدینہ کی طرف تھے اور مشرقین مکے کی طرف تھے تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور ان کو وہی کی تھی حکم کیا تھا مسلمانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو انی ماحقم میں تمہارے ساتھ ہوں فصب بیت الدینہ تو مضبوط کر دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تو فرشتے میں نے بھیجے تھے تصویر کے لیے تو انفال کی تقسیم کا اختیار بھی میرا ہے سعلقیفی قلوب الدینہ کفر الربا جلدی ہے کہ ڈال دوں گا میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ڈر تمہارا فدریبو فوق آناق تو ان کو گردنوں کے اوپر بعض کہتے فوق زائد ہے مراد آناک ہے بس آناق گردن پہ ان کے مارو یا گردن کے اوپر فوق بمانے اعلی ہے یا فوق اپنے معنی میں یعنی گردن سے اوپر کھوپڑی پہ مارو ان کے ابو حیان بحر محیط میں یہ توجہاد کرتے ہیں کھوپڑی پہ مارو فدریبو ضرب فوقلانا کی مارو ان کو مارنا ان کی گردنوں کے اوپر ودریبو منہم کلّہ بنان اور مارو ان کی ہر ایک بند کو بنانا انگلی کے بند کو ظالے کا یہ اس وجہ سے کہ یقیناً یہ مشرقین شاق اللہ و رسولہ انہوں نے خلاف کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا و میوں شاقی میوں شاقی اللہ و رسولہ اور جس کسی نے خلاف کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا تو پس یقیناً اللہ ہے سخذاب والا ذالکم اسی طرح رہو تم مضبوط اللہ کے قانون پر اور حکموں پر فضوق ہو یا ذالکم اسی طرح ہوگے تم او مشرق و ذلیل وان لل کا فرینہ عذابنار تو چکھو اس عذاب کو اور یقینا کافروں کے لیے ہے عذاب جہنم کی آگ کا اب پہلا قانون اور قاعدہ میدان جہاد کا یا یوہل الذین منویدا لقی لقیتم الدینہ کفروا زحفا فلا وُم الادبارا او ایمان والو جب تم سامنے ملو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے زحفن زحفن پگڑا کی کلچم خامق شہ تاسوداغ کسانو و سراچی کفری کڑے دے زحفن فن پگڑا کی نفلاط ولو الادبارا الدبار ماڑو تاسودی تشاغانی اومنو او جب تم ملو کافروں کے ساتھ ظاہفن میدان جنگ میں فلا تو الو تو مت پھیرو ان کی طرف پیٹ وم علیم یو میں دن جس کسی نے پھیر دیا موڑ دیا اس وقت میں جہاد کے وہ یوم یوم سے مراد وقت ہے کیونکہ اگر جنگ ختم ہو جائے تو پھر مومنوں کے لیے واپس مڑ کے آنا اپنی جگہ یہ جائز ہے تو یوم بمانے وقت وم جس کسی نے پھیر دیا ان کو یوم ای دن اس جہاد کے وقت اور جنگ کے وقت میں دوبرہو اپنی پیٹھ کو تو من کا جواب بعد میں آ رہا ہے فقط باب غذب من اللہ وما واہ جہنم وب سلم <الْمَسِيرُ> یہ درمیان میں استثناء ہے علامت علی قطال مگر کے چل کرنے والا ہو متحرفا کوئی چال کرنے والا ہو قطال کے لیے متحرفا لقتال قطالین ہنر کرنے والا ہو قتال اور لڑائی کے لیے او متحظن یا جا ملنے والا ہو علافیت اپنے لشکر کے ساتھ طریقہ یہ ہوا کرتا ہے ایک مجاہد پھرتیلا کافروں کی صفوں کے نزدیک چلا جاتا ہے اور پھر ان کو پیٹ پیر کے واپس آ جاتا ہے تو قانون یہ ہے جب انسان کی نظر شکار پہ ہو تو اسے اور کوئی نظر نہیں آتا یہ آہستہ آہستہ اپنی لشکر کی طرف ان کافروں کو لاتا ہے یہاں نزدیک کر کے دوسرے مجاہدین کا گھیرا ان سے گرد ہو جاتا ہے اور یہ کفار گھیرے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں اسے کہتے تھے متحرفا لقتال اور طریقے بھی بہت تھے یا پھرتیلا مجاہد جا کے کافروں کی صفوں میں داخل ہو کے ان میں چند کافروں کو واصل سلے جہنم کر دے اور پھر واپس دوڑتا ہوا اپنے گروہ کی طرف آ جائے اور اپنے ساتھیوں کی طرف آ جائے اس دوران پیٹھ پھر گئی تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں اس کے علاوہ پیٹھ پھرنا بزدلی کی وجہ سے بھاگنا میدان جہاد صفطبہ بدب من اللہ تو یقیناً یہ گھیرا گیا غصے میں اللہ کی طرف سے وہ مواہو جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے وہ بھی مسیر اور بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم اب نفی تصرف کی صحابِ کرام سے فلم تخ تم نے قتل نہیں کیا تھا ان کافروں کو ولاقن اللہ قتل لیکن اللہ نے قتل کیا تھا ان کو بس اللہ نے ان کو قتل کیا تھا یہ اللہ کی کاملہ تھی ہی ومارمع تیز رمعت ولاکن اللہ رما یہ تصرف کی نفی ہے نبی علیہ السلام سے وہارمِ رمیت تیز رمیتا یہاں فعل کی نفی اس کے جنس سے اس کے نفس سے فعل کی نفی رمی کی نفی ہے اور رمی کا اثبات بھی ہے ماں رمیتا آپ نے نہیں پھینکی تھی ریت از رمایتا جب آپ نے پھینکی تو کیا مانا پھینکی تھی کہ نہیں پھینکی تھی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی اصل میں بات یہ ہے ایک فیل کی ابتدائی حالت ہوتی ہے ایک انتہائی حالت ہوتی ہے ابتدان تو نبی علیہ السلام نے مٹھی بر ریت لے کے مشرقین کی طرف پھینکی کی تھی عز رمایتہ میں اس کی اس بات ہے لیکن پھر اس ریت کے دانوں کو ذروں کو مشرقین کی آنکھوں تک پہنچانا یہ نبی علیہ السلام کی دستے قدرت میں نہیں تھا تو اس لیے فرمایا مارمایت آپ نے نہیں پہنچائی تھی یہ ریت مشرقوں کی آنکھوں تک عز رمایتہ جب آپ نے یہ ریت اپنے ہاتھ سے پھینک دی تھی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے یہ ریت پہنچائی تھی مشرقین کی آنکھوں تک اس لیے وہ شاعر کہتے مار میتا از ریتا گفت حق مار میتا از ریتا گفت حق کار ہابر کار دارد سبق اللہ نے جو فرما دیا ما رمی تز رمیتا کار برکارہا دارد سبق اس میں بہت بڑا سبق ہے ولی بلی المنینا منہ بلا ان حسن اور اس لیے کہ امتحان کرے اللہ مومنوں کا اپنی طرف سے امتحان خوبصورت بلان ان حسن خوبصورت امداد امتحان وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پوزیشن اعلیٰ ہو تو صحابہ کو مومنین کو بہت اعلی پوزیشن سے کامیابی ملی تھی اس امتحان میں تو اسی لیے اس امتحان کو بلان حسن کہا ان اللہ سمی علیم بے شک اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا اب تسلی موجوداؤں کو تجیح یہ ہے ظال ہو جاؤ تم اسی طرح مضبوط کھڑے رہنے والے اللہ کے قانون پہ ون اللہ و ہنو کئی دل کافرین اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے تدبیر کافروں کی ان تصفتی فقت جا کو اگر تم فتح مانگ رہے تھے تو یقیناً آ گئی تمہارے پاس فتحہ یہ خطاب کافروں کو ہے بدر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ابو جہل گیا تھا بیت اللہ میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے حق کی فتح مانگی تھی کیا اللہ من کانا فینا اقتولرحمی فاخن ہو غدات ہم میں سے جو رشتے توڑنے والا ہے تو کل کے دنوں سے شرما دے کمزور کر دے تو اللہ نے ان تستفتی ہو اگر تم نے فتح مانگی تھی حق کی تو یقیناً آ گئی تمہارے سامنے فتح حق کی ون تو اگر تم بچ گئے منع ہو گئے شرک سے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اس میں تمہاری بہتری ہے و نعود اور اگر تم واپس پھرے واپس پھر گئے مومنوں کے خلاف کی طرف تو نعود نعود ہم بھی واپس ہو جائیں گے ان کی امداد کے لیے ولنتونان کمفیات و کمش اولو کا صورت اور فائدہ نہیں دے گا تم کو تمہاری جماعت کچھ چیز بھی ذرہ بھر بھی اگرچہ بہت زیادہ ہو وہ علمومنین اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے نصرت اور امداد اللہ کی بعض علماء نے فرمایا خطاب مومنوں کو ہے تو مانا یہ اگر تم فتح مانگ رہے تھے اللہ سے تو فقط جا کو ہو یقیناً آ گئی تمہارے پاس فتح اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا وعن تن اور اگر تم نے آئندہ اپنے آپ کو بچایا سستی سے اور نافرمانی فرمانی سے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اور اگر تم واپس ہوئے واپس ہوئے کیا مانا و انتعود اگر تم نے واپس اسی طرح کفار کے مقابلے میں میدان میں قدم جمائے رکھے تو نہود ہم اسی طرح واپس ہو جائیں گے تمہاری نصرت کو ہم میرے اوپر اعتماد کرو ولن تخنیان کمفیات و کمش اولو کا اور فائدہ نہیں دے گا تم کو تمہاری جماعت ذرہ بھر بھی اگرچہ بہت زیادہ ہو ون اللہ ہم اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے معیت خاصہ بمان نصرت یا یو الدینہ امن یہ دوسرا قاعدہ ہے میدان جہاد کا او ایمان والو اتی اللہ و رسول اطاط کرو تاب داری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ولا طول اور مت پھرو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے طول عن ہو اس حکم سے نہ پھرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نہ پھرو انہوں کی ضمیر اس حکم کی طرف راضی ہے ون تم اور تم سنتے بھی ہو تسمع دعہ الجہاد یا تسمع القرآن و سننا غرائب میں یہ معنی کیا تم سنتے ہو جہاد کی دعوت اور قرآن و سنت کی دعوت اب تخیف انََََََََََ شرت دوا بند اللہ البم الدین لاقل بے شک بدترین زندہ سروں میں سے اللہ کے ہاں وہ عسم بہرے ہیں حق کو سننے سے البکم گونگے ہیں حق کو کہنے سے اللہ دینا کلون وہ لوگ ہیں جن میں عقل نہیں ہے لاقیل المشرق توحید پہ نہیں سمجھتا تو ہر چیز سے بدتر ہے کیونکہ دوسری مخلوقات تو اللہ کی توحید کو ماننے اور جاننے والی ہے تسلی ولو عالم اللہ فہم خیرن لاسمہ اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کوئی خیر تو اللہ ان کو سنا دیتا قرآن منوا ان پہ اپنا قرآن تو آدم علم اللہ رب العزت کی یہ دلیل ہے آدم وجود پر اس چیز کی جو چیز موجود ہی نہیں تو اس سے کنایا کیا کہ اللہ کے علم میں نہیں اللہ کو تو معلوم نہیں اگر ہو جو ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو تو ان کے دلوں میں ایمان خیرن اصلاح یا ایمان نہیں ہے اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان کے دل کا ایمان اور اصلاح اور خیر تو لاسماں لا سما بمانے منوانا تو منوا لیتا ان پر قرآن ولو لو یا یہاں سما بمانے سنا دیتا ان کو اپنا قرآن اور اپنا حکم او ولو للو اگر سنا دے بھی ان کو قرآن لَتَوَلَّوْا تو یہ خواہ مخواب پھرتے ہیں وہ مورزون اور یہ ہیں ہمیشہ منہ پھیرنے والے لَتَوَلَّوْا عنل ایمان وَهُمْ مورزون عَنِ برہانِ یا تَوَلِّي بالبدن مورزون ان کی صفت ہے اور صفت کے ذکر کرنے سے استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہے قرآن سن کے یہ مڑ جاتے ہیں پھر جاتے ہیں اللہ کی حکم کو ماننے سے اور یہ ہیں ہمیشہ اعراض کرنے والے اللہ کے حکم سے یا ایو الدینہ منو یہ تیسرا حکم ہے او <تصفح> <تصفح> ایمان والو استجیب ول رسولی تم حکم مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا اذا دعاکم لما کم جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اس کام کی طرف یوحی کم جو زندہ کرتی ہے تم کو یوح کم اس سے شریعت ہے یا قرآن ہے یا ایمان ہے یا جہاد ہے کیونکہ ان ساری چیزوں میں حیات ہے قلبی روحانی ایمانی عقیدہ بات نہیں تو جب تمہیں بلائیں لما یوح کم شریعت کی طرف اس کام کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے قرآن کی طرف ایمان کی طرف جہاد کی طرف بہتر تفسیر یہی ہے کہ لما کم سے مراد جہاد ہو کیونکہ جہاد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لاتقول مختلفی سبی اللّہ اموات بل احیاء ان یہ شہداء زندہ ہیں تو لما یوہی کم سے مراد جہاد اور جان ل یہ تخویف ہے انَ اللہ یہ بین المر وقل ہی بے شک اللہ یہ حائل واقع ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان یہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل واقع ہوتا ہے یعنی اللہ بزدلی کو بہادری سے اور ڈر کو اطمینان سے بدلتا ہے یا کبھی کبھی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل واقع ہوتا ہے مانا یہ کہ انسان کا اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا کیونکہ دل بھی اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے انسان کا دل بین نصبہ رحمان اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یو قلب و پھیر دیتا ہے اللہ اس کو جس طرف چاہے تو پھر ہر وقت دعا کیا کرو یا مقلب القلوب صرف قلبی اعلیٰ دینک و یا مصبت القلوب صبت قلبی اعلیٰ طاعتک ربنا بنا لاتی قلوبنا بعد بادئی تنا وحب لنا ملد القرحم کان الوہاب ون نہ ہوئی الہ ہی اور شان یہ ہے کہ اس اللہ کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے و تقو فتنا تن پھر ترغیب للجہاد ڈر اس عذاب سے فتنہ سے مراد کون سا فتنہ ہے تفسیر روح رحلمانی میں آلوسی لکھتے ہیں افتراق الکلمہ افتراق الکلمہ فروئی مسائل میں اختلاف یا جہاد کے امر میں اختلاف فتنہ سے مراد تقاص فی جہاد یا فتنہ سے مراد ظہور الہور بدعات کا ظاہر ہونا حاصل یہ ہے کہ اگر منکرات کا رد نہ ہو تو پھر ملک میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا جہاد نہ کرنے کے ساتھ دشمن غالب ہو جائے گا و تقوفت نتن عذاب سے لاتسی بن لدین ظلم کم خاصہ جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے اکیلے پھر صرف ظالموں کو وہ عذاب نہیں پہنچے گا بلکہ عام خاص سب کے لیے وہ عذاب ہو گوالم و ان اللہ شدید القاب اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تب عام الخاص حتۂ رن کر بینظہرانی قادون علائن قروح فلاً قروح فیدا فالوزالقا ضب اللہ خاصہ بے شک اللہ عام لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتا کسی خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے حتٰ یرمن کرب نظہرانی ہی حتا کہ یہ سب لوگ دیکھ لے منقرات کو اپنے سامنے قادرون این کر یہ قادر ہوں اس بات پہ کہ ان منقرات کی رد کر سکے لیکن قدرت کے باوجود بھی فلاین کرو یہ ان منقرات کی تردید نہ کریں تو گناہ کرنے والے اور گناہ کو کی رد نہ کرنے والے دونوں فیضہ فعلو ظال کا ضب اللہ علامت جب ایسا حال بن جائے اب منکر کی تردید کرنا تو درکنار جو لوگ رد منکر کرتے ہیں ببانگ دوحل بدعات اور شرکیات کی تردید کرتے ہیں یہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں روڑے اٹکاتے ہیں بفضل اللہ و بھی اللہ اس ملک میں جماعت شاعت و توحید و سنا ہر منکر کے سامنے سی سی پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ اہل ذیغ مبتدین ان کا خلاف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے او اتنے سخت مسائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے تو عزب اللہ خاصہ وزقرو از ان تم قلیل مستضفونہ فل اردی یہ تشجیح ہے بہادری یاد کرو جب تھے تم تھوڑے کمزور زمین میں تخاف ہونا تم ڈرتے تھے ائین تخط الناس خطف مرغ کے دانے چگنے کو کہتے ہیں زمین پہ دانے پڑے ہوں مرغ اپنی چونچ سے ایک ایک کو چگ لیتا ہے اسے خطف کہا جاتا ہے تم ڈرتے تھے این تخط الناس مناسو کہ چگ لیں گے تم کو لوگ ختم کر لیں گے تم کو لوگ فا واکم تو اللہ نے جگہ دی تم کو ٹھکانہ دیا تم کو وائی دقم بھی اور اللہ نے مضبوط کیا تمہیں اپنی امداد کے ساتھ وہ رضق کم بات اور رزق دیا اللہ نے تم کو منت طیب باتی پاکیزہ سے غنائم لا الَََّّم تشکر خام خا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا یادین لات خون اللّہ و رسول و تخون اماناتی کموان تم تالمون یہ چوتھا قا ذکر ہو رہا ہے میدان جہاد کا اور یہ تفریح ہے مومنوں کی چوتھی صفت پر پہلی صفت تھی اذا ذکر اللہ ہوا جیرت قلوب ہم تو اس پہ پہلا قاعدہ تفریح کیا کافروں کو پیٹ پھیر پیٹ نہیں دکھانی بھاگنا نہیں میدان جہاد سے تم تو اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ کے دشمنوں سے نہ ڈرو دوسری صفت تھی اذا تو لیت ہم آیا تو زیادت حمیمان تو ایمان کے زیادت کی یہ نشانی ہے کہ آتی اللہ و رسول ولا تول عنہ تم تسمعون دوسرا قانون اس پہ تفریح ہوا تیسری صفت تھی وہ اعلیٰ رب تو رب پہ توکل کرنے والے استجیب اللہ وللرسول رسول دادا لما لمای چوتھی صفت واقعی مصلا تو نماز پڑھنے والے خیانت نہیں کریں گے کیونکہ نسلا تنہا عن فاشائی والمنکر او ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لا تخون اللہ بتر کل والرسول ور رسول بتر سننی اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو فرائض کو چھوڑنے کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو سنت کے چھوڑنے کے ساتھ رسول کے طریقوں کو اپنا لو شریعت کو اپنا لو و تو اور تم خیانتیں کرتے ہو اپنی امانتوں میں وان تم اور تم ہو جاننے والے اپنی امانتوں میں یعنی حقوق العباد لے تم جانتے بھی ہو کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا محاسبہ ہوگا والم ونما اموالم و اولاد جان لو یہ بات کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ سبب ہے عذاب کا سبب ہے امتحان کا یہ تجید منت دنیا ہے ایک عالم سے کسی نے پوچھا مال تو فتنہ ہے لیکن قرآن نے اولاد کو کیوں فتنہ کہا <تصفح> تو انہوں نے بہت عجیب جواب دیا فرمایا اولاد اس لیے فتنہ ہے کہ ان آشو فتنونا و اما حزنونا ام عاشو اگر یہ زندہ رہیں تو فتنونا ہمیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اولاد کی وجہ سے بہت سے حرام اور منکرات اور ناروا کا ارتقاب والدین کرتے ہیں اولاد کے مستقبل کے لیے حرام اولاد کی خوشی کے لیے اللہ کی نافرمانی فتنونا عنہ و اور جب مر جائیں تو ہمیں غم میں مبتلا کر دیتے ہیں اولاد کا غم بھی بہت بڑا غم ہے ہمارے اس محلے میں آج ایک فوتگی ہوئی نوجوان لڑکا کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہوئی بڑی دھوم دھام سے فتنونا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی گئی لیکن انمات ماتو حضنون آج وہ خوشیاں ساری ماتم میں بدل گئی خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں پھر خصوصاً وہ خوشی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو خفا کرنے ناراض کرنے سے حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی پائیداری نہیں ہوتی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف میں اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والا ہمیشہ ہی ناکام اس کی خوشیوں کو اللہ غموں میں بدل دیا کرتے ہیں اللہ رحم کرے تو اولاد کا غم بہت بڑا غم ہے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں یارہ ان کے پاس ہے ایک جدا ہو گئے یوسف علیہ السلام لیکن اس ایک کی جدائی کے غم نے یعقوب علیہ السلات و السلام کی نظر اور آنکھوں کی بینائی بہادی آنسوؤں کے ساتھ وہ بھی عزت آئینہ من الحزن تِمَّاتُ اگر مر جائیں تو بہت بڑا غم ہے والمو نما اموالم اولاد کم جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان کا سبب ہے عذاب کا سبب ہے ونََََََََََ اللَّهَ آئندہ ہوا عَظِيمٌ اور بے شک اللہ صلاح كے پاس ہے آجر بہت بڑا یادینہ منو انتق اللہ یہ پانچواں قاعدہ میدان جہاد میں اللہ سے ڈرو گے یہ مومنوں کی پانچویں صفت پہ تفریح ہے مما رزق نامین فیقون جو کہ انفاق دیتے ہیں تو وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں او مومنو ان کو اللہ غالبہ دیتا ہے جو انفاق کرتے ہیں یا یہدینہ منو مال کے فتنے کے بعد اب تقویٰ کا بیان ہے کہ اس فتنے سے بچنا تقویٰ کی صفت کے ذریعے ہوگا تو مومن اگر تم ڈرے اللہ سے تو یجالم فرقانہ ٹھہرا دے گا اللہ تمہارے لیے غلبہ فرقان امتیاز غلبا ان تق اللہ بترکنواحی و لتھیان بالعوامر اگر تم اللہ سے ڈرے نواحیات کو ترک کرنے پر سے اور اطیان بلاوامر سے عوامر پر قائم دائم عامل رہنے سے تو یا جان لقُم فرقانہ جریر جرید تبری میں لکھتے ہیں فرقانا اے نوراً فی تفر تتفرقون بھی ہی بین الحق والباطل اللہ تمہارے دل میں ایک روشنی پیدا کر دے گا نور فی القلب تفرق و بین الحق والباطل جس روشنی کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے معلوم ہو چکا ہے کہ تقوی کے ساتھ ہی غلبہ ملے گا اور تفریق بین الحق والباطل کرنے کے لیے نور فی القلب تقوی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے ان تط اللہ ہے جال کم اگر تم ڈرے اللہ سے تو ٹھہرا دے گا اللہ تمہارے لیے غلبہ امتیاز و یوکفران کم اور دور کر دے گا اللہ تم سے تمہاری تکالیف دنیاوی سیات بمان تکالیف دنیاوی سورہ آراف کی آیت نمبر 131 سو اور 168 میں بھی گزرا تھا یک فرقم اور اللہ بخشش کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی اور اللہ ہے فضل والا بڑی فضل والا وئیزم قربی کل لدینہ کَفرولی اسبیتو کا یختلو کا کا نبی علیہ السلات و السلام کے خلاف دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے بخاری نے یہاں وضاحت کی ہے بخاری شریف میں اس کی وضاحت ہے ایک سفید ریش بوڑھا نجدی آیا نجدی اور وہ بھی شورا میں شریک ہو گیا مشورے میں میٹنگ میں لوگوں نے کہا بھائی تم کون ہو میں نجد سے آیا ہوا ہوں اور میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں جس پریشانی نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا ہے مجھے بھی محمد کی پریشانی لاحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ مسئلہ ہمارے گاؤں تک نہ پہنچ جائے اور میں تجربہ کار ہوں معمر ہوں تمہیں اچھے اچھے مشورے دوں گا تو کیا کیا جائے ان کے خلاف ابل بختری نے مشورہ دیا ان کو مکے سے نکال دیا جائے تو اس بوڑھے نے کہا نہیں بھائی مکے سے نکال لو گے تو دوسری جگہ جا کے اپنے لیے ساتھی پیدا کر کے تم پہ حملہ آور ہو جائے گا یہ مشورہ تمہارا صحیح نہیں ہے ابوال الاسود نے کہا اسے قید اور بن میں ڈال دو یا اسے باندھ کے اونٹ اونٹ کی کمر پہ باندھ کے باندھ کے اونٹ کو بگا دو اس نے کہا نہیں اگر قید میں ڈالا تو ساتھی اس کے اس وفادار ہے اسے نکال دیں گے تم نکلوا دیں گے اور اونٹ کی کمر پہ باندھ کے اگر اونٹ کو بگا دیا صحرا میں تو اونٹ اس جگہ جاتا ہے جہاں آب و گیا ہو یہ آبادی کی طرف جائے گا کوئی سے کھول دے گا پھر تمہارے خلاف یہ تحریک چلائے گا ابو جہل نے کہا پھر تو دوسری کوئی راہ نہیں ہے بس قتل کر دو تو اس نجدی نے کہا ہاں بیٹا تمہاری بات بالکل صوفی سد ٹھیک ہے لیکن قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اگر کوئی ایک آدمی اس کو قتل کرے تو اس کا قبیلہ اس سے قصاص لے گا بدلہ لے گا تم نو قبیلوں ہو ان کے قبیلے کے علاوہ تو نو کے نو قبیلے شراکتاً ان پہ حملہ کرو اکٹھے مل کے محمد الرسول اللہ کو قتل کر لو جب تم نے مل کے قتل کر لیا تو ان کا قبیلہ تم نو کے نو قبیلوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتا ہاں دیت پہ فیصلہ ہو جائے گا تو نو قبیلے بس تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے دیت ادا کر دینا اسی پہ فیصلہ ہو گیا یہ دارالدوا نبی علیہ السلام کے دادا کوسئی نے بنایا تھا عبد اللہ مطلب ابن عبد مناف ابن کوسئی ابن قلاب تو یہ کوسئی ندار الندوہ بنایا تھا اس دار الندوہ میں میٹنگیں ہوا کرتی تھی یہ امداد کا نمونہ ہے وہ ضم قربی کل لدینہ کفرو یاد کرو کہ تدبیر کی تھی آپ کے خلاف ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لیوسبیتو کا کہ قید کر دیں آپ کو بن کر دیں آپ کو یب الاسوت کا مشورہ تھا وہ یقت کا یا قتل کر دیں آپ کو یب جہل کا مشورہ تھا اسی پہ فیصلہ ہوا اسی لیے اسے درمیان میں ذکر کیا او خریجو کا یا نکال دیں آپ کو مکے سے یب البختری کا فیصلہ تھا مشورہ تھا ویمکرونا اور یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف ویم اللہ اور اللہ تدبیر کر رہا تھا آپ کی حفاظت کا یہ تمصیل ثمر تقوا ہے جب تم میں تقوع ہو تو اللہ تمہاری بچاؤ کی تدبیریں کرے گا واللہ خیر الماء اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا اب زجر بن کار القرآن ویدات علیہم آیات نا کالو قد سمیانہ اور جب پڑی جائے ان پر ہماری آیتیں تو یہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا لو نشا اگر ہم چاہیں لق النام تو ہم بھی کہہ دیں گے اس کی طرح ہم بھی ایسے کلام لے آئیں گے انہذا الا ساتر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے پورانے لوگوں کے وَإِسْ قال اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَامْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السَّمَاءِ یاد کرو کہ انہوں نے کہا تھا اے ہمارے اللہ اگر یہ نبی حق ہو آپ کی طرف سے تو پھر برسا دے ہمارے اوپر پتھر آسمان سے ابھی تنا بھی آزاب نالیم اور دے لیا ہماری لی عذاب دردناک ایک روایت میں آتا ابوجال نے بیت اللہ کے غلاف کے نیچے سر چھپا کے کا اللہ منصر آلل حسبینی ولل جندی اے ہمارے اللہ ان دو گروہوں میں سے جو اچھا ہے اور ان دو فرقوں میں سے دو اچھا ہے بس اس کو کی امداد کر لے اللہ نے کر لینا اور ان کو عذاب دے دیا وما کان اللہ دہ ہمتفیم اور کبھی نہیں ہے اللہ کے عذاب دے دے ان کو اور آپ موجود ہوں ان میں وما کان اللہ معدہ اور کبھی نہیں ہے اللہ ان کو سزا اور عذاب دینے والا اس حال میں کہ اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہوں دو اسباب نجات کے ایک سبب نجات کا ان تفیح ہم دوسرا سبب نجات کا وہم یستغفرون اسی وجہ سے خطیب صاحب نے لکھا ہے تفسیر سے راج المنیر میں کان فی حادل امت امانانی اس امت میں عذاب سے بچنے کے دو امن تھے دو ذریعے تھے ایک ذاتِ نبی تو امن نبی او فقد مزا نبی تو چلے گئے وہ امل استغفار وفہ ہوا باقی دوسرا سبب بچاؤ کا استغفار ہے وہ تو باقی ہے امام بخاری نے بھی تاریخ کبیر میں پہلی جلسفہ 32 پہ ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ذکر کی ہے فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وبکر ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی کے دور اقدس میں دو اسباب تھے بچاؤ کے دو امن تھے فرفی یاحد ان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا وبقی الاخر اور دوسرا سبب باقی ہے انہی ذات نبی تو دنیا سے چلی گئی اللہ کا یہ قانون ہے جہاں نبی کی ذات ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتے تو نبی تو دنیا سے جنتوں کی طرف چلے گئے ہر چیز غفار ہے دوسری دوسرا سبب امن کا وہ باقی ہے وہ باقی ہے ومال اللہ ادب اللہ صدونان الحرام و ما کانو اولیا اہو یہ علت عذاب کی کیا خصوصیت ہے ان کے لیے مالم اللہ بہم اللہ کی عذاب نہیں دے گا ان کو اللہ اور یہ یا سدونہ لوگوں کو بن کرتے ہیں مسجد حرام سے وما کانو اولیا اور نہیں ہے یہ لائق اس مسجد حرام کے شرک کرتے ہیں تو یہ کیسے مسجد حرام کے لائق ہوئے ان اولیا نہیں ہے لائق مسجد حرام کے اللمت مگر متقی متقی کون ہے اللہ تقونا شرک و عمل و نبی طاعتی حدیث ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے متقی وہ ہیں جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں میرے میری طاعت میں عمل کرنے والے ہیں وہ متقی ہے تو توحید و سنت والے مسجدوں کے لائق لوگ ہیں متقنا تفسیر مذہری میں قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے متکون عنی شرک لایا بدونہ غیر اللہ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں شرک سے عبادت نہیں کرتے غیر اللہ کی وہ مسجد کے حقدار ہیں ولا کنہ اکثر ہم لایالم لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے و ماکان سلا مکا تصدیا اور نہیں ہے نماز ان کی یہ وہم کا جواب وہم یہ اللہ ان کو عذاب کیوں دیتا یہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو جواب نہیں ہے نماز ان کی بیت اللہ کے پاس اللہ مکان مگر سیٹی مارنا سیٹی بجانا و تسدیہ اور تالیاں بجانا یہ سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا بس یہی ان کی نماز ہے یعنی جس طرح کے مکان اور تصدیہ یہ محمل بے فائدے اور آبس عمل ہے اسی طرح یہ نمازیں بھی ان کی آپس اور محمل اور فضول ہے اور یہ تشبی مقام تصدیہ کی عبادت نہیں ہے ان کی یہ عمل عبادت نہیں ہے ثواب نہیں بلکہ عذاب ان کو ملے گا اسی طرح ہر وہ عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو وہ فائدے ہے بلکہ عذاب کا سبب ہے جس طرح مقام و تصدیہ عبادت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے اسی طرح ان کی نمازیں بھی عبادت نہیں ہے بلکہ سبب عذاب کا بے فائدہ ہے تفصیرعلمانی نے یہ کہا اور قرطبی نے ساتویں جلد چارسوں پر جو پر بہت اچھی رد کی ہے جو جاہل پیر ہیں اپنی طرف سے عمل بنا لیتے اب دیوبندیوں بندیوں میں بھی یہ بلا عام ہو چکی ہے حلقے بنا کے ذکر بال کرتے ہیں تمام اکابرین دیوبن علمائے دیوبن کے اس پہ فتوے موجود ہیں کہ یہ بےدت ہے پھر بھی دیوبندیت کے دعویدار اور ٹھیکادار اس بےدت کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی بےدتی نہیں بنتے یہ موقع انوتس دیا یا تفصیل خاص ان والے نے لکھا ہے کہ کافروں کی نماز ہی یہی تھی تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا جیسے آج کل ہندوؤں کی عبادت ہے ڈھول بجانا یہ اعمال یہ عبادت کی نیت سے کیا کرتے تھے حال یہ ہے کہ یہ عبادت تو نہیں تھی جیسے آج قادری اور پادری وغیرہ کچھ پیر بین بیٹھ جاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں ناچ گانے کرتے ہیں اور اسے عبادت کہتے ہیں محفل سما کا نام دیتے ہیں اسی طرح ان کی بھی عبادت تھی تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ماں کان صلاح تم اند البیۃ اللہ مکام تصدیا فضوق العدا باں کن تم تک فرون شاول اللہ رکھتے ہیں کانت لجمیل جمیل نماز تمام ادیان میں تھی ہر دین میں نماز تھی مشرق بھی نماز پڑھا کرتے تھے فضوق العذابات تو چکل و عذاب اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرنے والے ان اندین فکو نام والم عبادت مالی كے بعد عبادت بدنی کے بعد عبادت مالی ذکر ہو رہی ہے ان کی یہ اپنے نظریے میں اللہ کی بدنی عبادت بھی کرتے ہیں تو مالی عبادت بھی کرتے ہیں اب مالی عبادت کی حیثیت دیکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اس لیے کہ بند کر دے لوگوں کو اللہ کی راہ سے فصع الفقونہ تو جلدی ہے کہ خرچ کریں گے یہ اس مال کو سمتکون علیہ حسرت پھر ہوگا یہ مال ان پر افسوس کا سبب حسرت سم یغ لبون پھر یہ کمزور کر دیے جائیں گے والذین کفرو الا جہنم شرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے لیے میز اللہ الخبی تھا اس لیے کہ جدا کر دے اللہ پلیت کو خبیث منت طیب پاک سے خبیث مانفق فی فقفلماسی اور طیب مان فقف طاعت بارالعلوم میں ثمرکندی نے مانا کیا ہے گناہ کی جگہ مال لگانا پلیت ہے اور طاعت میں مال لگانا یہ طیب ہے پاک ہے یا مراد خبیث سے مشرق اور طیب سے معاہدہ اس لیے کہ جدا کر دے اللہ مشرک کو موحد سے ویجعل الخبیث باز اعلیٰ بعض فیرکمہو کو جمیان تو اللہ ٹھہرا دے پلیت کو بعض اس کے باس پر فیرکمہو کو مہو جمیان تو ڈھیر بنا دیں سب کا ریر کو مہو دند دلے کی دل ٹولرا یو بل دپاسا دند کی رقم ڈھیر کرنے کو کہتے ہیں تو ڈھیر کر دے جمعیان ان سب کو فالحو فی جہنم تو اس ڈھیر کو ٹھہرا دے اللہ گرا دے اللہ جہنم میں اُلائے کوم القاصر یہ لوگ یہی ہیں تاوانی خسارے میں قل للذین کفروا لهم ما قد قطص یہ پھر ترغیب ہے توبہ کی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ انت اگر یہ لوگ منع ہو گئے یغفر و فرل قد قطص تو بخشش کر دی جائے گی ان کے لیے اس کی جو پہلے گزر چکا ہے یعنی پہلے گزرے ہوئے گناہوں کی اللہ معافی کر دے گا وہیں اور اگر یہ واپس پھر گئے فقط مزت سنت القیناً گزری ہے گزرہ ہوا ہے طریقہ عذابوں کا پرانے والوں پہلے والوں کا سنت الاً یعنی وہ طریقہ کفار کے قوضلان کا اور مومنوں کی نصرت کا وقات الوحم مقصدی مثلا لفظ قطال کو تصریح کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ جہاد میں تو تعویل ہوتی ہے بچے پالنا بھی جہاد ہے کرونا وائرس کے خلاف بھی جہاد ہے ڈینگی مچھر کے خلاف بھی جہاد ہے اصل معنی جہاد کا قتال اس سے انکار کرنے لگے تو لفظ قتال میں اشارہ اس طرف ہے مقصد کی طرف وقات اور جنگ کرو ان کے ساتھ حالیٰ تکنہ تکونا نہ یہاں تک کہ باقی نہ رہے مشرق فط فتنہ ابن جوزی کہتے ہیں مشرق زاد المصیر میں مشرق کا خاتمہ ہو جائے وہ یقون دین و کلّہ اور ہو جائے دین سب کا سب اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کا اجرا ہو جائے یا فط ن تن تفسیر خاذن تبسیر مدارک تفسیر رحلانی اور خطیب صاحب شیربینی سراج المنیر میں لکھتے ہیں لایف نمومن لایف نمومن عان دینی ہی و یقون توحید خالصا خالص صفی شرکن جہاد کرو یہاں تک کہ ایسے حالات بن جائے کہ مومن اپنے دین سے نہ ہٹایا جائے مومن کو اپنے دین سے نہ ہٹایا جائے اور توحید خالص اللہ کے لیے ہو جائے اس میں شرک نہ ہو لے صفی ہی شرکن اس وقت تک جہاد کرو یہ نہیں کہ جہاد جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک بندر سے اس کی زنجیر مہنگی پڑ گئی اب جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک نہیں جنگ رہے گی مشرق کی بربادی تک مودی کی بربادی تک صرف کشمیر نہیں ہندوستان میں بہت سے مسلمان ہیں جو کہ ان مشرقوں کی وجہ سے بتوں کے پجاریوں کی وجہ سے گائے کے پیشاب پینے والوں کی وجہ سے عذیت میں مبتلا ہے اللہ ان مسلمانوں کی امداد فرما باً اگر یہ منع ہو گئے شرک سے تو یقیناً اللہ اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے و انطلاؤ اور اگر یہ پھر گئے تو فعلم آپ خوب جان لیجئے اس بات کو انَ اللہ مولا کم کے بے شک اللہ آپ کا معاون ہے نعم المولا و نعم کیا خوبصورت معاون ہے اور کیا خوبصورت امدادی ہے مولا ساتھی دوست فائدہ دینے والا نصیر امدادی تکلیف سے بچانے والا نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا او میر توانقات اللہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ لڑوں گا لڑوں گا حتا کہ یہ کہہ دے لا الا اللہ لاتکو نفت نہ تم کہیے مانا والفال قل الفال قل الف اللّہ و رسول پہلی آیت غنائم کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے تو تشریح اللہ کا فیصلہ اب سنو غنائم کے بارے میں والموں جان لو یہ بات ان نما غنیم تم شعین وہ جو غنیمت حاصل کی تم نے کسی چیز سے کفار کا مال فن اللہ خم و صحو تو پس یقیناً اللہ کے لیے ہے پانچواں حصہ اس کا ولی رسول اور اللہ کے رسول کے لیے ہے یعنی خوم با پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ پا پانچواں حصہ جدا کر دیا جائے گا غنائم سے یہ کہاں خرچ ہوگا اس کے مصارف نبی علیہ السلاۃ وسلام کے قربا ہیں زل قربا اگرچہ نبی علیہ السلام کا حصہ موت کے بعد ختم ہوا ہے قرطبی نے لکھا ہے آٹھویں صفحہ گیارہ پر کہ اس خوموس میں نبی کا حصہ تھا حیاتِ طیبہ میں اب حی... وفات کے بعد بادل ممات یہ حصہ ختم ہو چکا ہے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے راجل کے لیے پیدل کے لیے ایک حصہ اور فارس کے لیے سواری واری کے لیے دو حصے سواری والے کے لیے تو یقیناً اللہ کے لیے اختیار اللہ کے لیے اس غنیمت میں سے پانچواں حصہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے ولی ولیزِ القربہ لاہ اس کے خمس کا فیصلہ اللہ اس طرح کرتا ہے کہ لسول اللہ کے رسول کے لیے ہوگا یہ ولیز القربہ اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا کیونکہ رسول کے رشتہ دار سید زکوٰۃ سے معروم ہے واجبی صدقات سے ولی تامہ اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے و ابنِ اور مسافروں کے لیے اگر ہو تم کے ایمان لاتے ہو اللہ پر پروا انزلنا اللہ عبدنا دینا اور اس امداد پر جو کہ نازل کی ہم نے اپنے بندے پر مانزلہ ما سے مراد نصرت غیبی فرشتوں کی جو کہ ہم نے نازل کی تھی اپنے بندے پر یوم الفرقانی اس دن کہ حق اور باطل کا فرق ہوا تھا فرقان یوم بدر مراد ہے سے یوم تقل جمعانی یہ بدل ہے ماقبل یوم سے اس دن جب آمنے سامنے ہوئے تھے دو لشکر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے از ان تم بالعدوت دنیا اب میدان جنگ کا محل وقوع جب تھے تم بالعدود دنیا قریبی کنارے پر ادوا کنارہ دنیا قریب اور نزدیک کو کہتے مدینہ کے قریبی کنارے پر وہ ہم بالعدوت اور یہ تھے دور والے کنارے پر وہ رقب و کا اور قافلہ اسفل کو نیچے جا رہا تھا تم سے سمندر کے کنارے کنارے تہامہ میں ولو تم لختلف تم المیعاد اگر تم وعدہ کرتے جہاد کا تو خام کر خلاف کر دیتے وعدے کا ولیکن کلنی اکوی اللہ امراً لیکن اس لیے کہ پورا کر دے اللہ اپنا فیصلہ کا مفعولا وہ جو ہونے والا تھا امرن من الی کلیمت ہی و نثر اولیا قری آدہ تفسیر مدارک امام نصفی فرماتے اور اس لیے کہ پورا کر دے اللہ فیصلہ اپنا اپنے کلیمے کے الا کا اپنی اولیاء کے نصر کا اور اپنے آدا پہ قہر کا وہ کا نام افرولہ جو ہونے والا تھا علی علی کا منحلہ کا امبئی نت اس لیے کہ ہلاک ہو جائے وہ جو پہلے سے ہلاک تھا تو پہلے سے ہلاک تھا تو پھر ہلاک ہونا تحصیل حاصل ہے اصل میں ایک ہلاکت حقیقی بدنی ہے ایک ہلاکت مانوی روحانی ہے تو دونوں جدا جدا مراد ہے لیا لے کا اس لیے کہ ہلاک ہو جائے بدنی ہلاکت کے ساتھ من وہ حلاکا جو پہلے سے ہلاک تھا باطنی ایمانی قلبی روحانی ہلاکت کے ساتھ امبین تن باد بینتن دلیل کے بعد اس لیے کہ ہلاک کر دے اللہ حقیقی ہلاکت کے ساتھ اس کو جو ہلاک تھا روحانی ہلاکت کے ساتھ امبئین دلیل کے بعد و حیا اور زندہ کر دے روحانی زندگی کے ساتھ عزت والی زندگی کے ساتھ من اس کو حیا جو پہلے سے زندہ تھا روحانی اعتبار سے امبئینت دلیل کے بعد وہ سمی علیم اور بے شک اللہ خواہ خا سننے والا اور جاننے والا ہے عز یری کم اللہ یاد کرو یری یاد کرو کہ دکھایا تھا اللہ نے یہ کافر دکھائے تھے یہ کافر یری کم ہُم فی آئنی کم یاد کرو کہ دکھایا تھا تم کو اللہ نے یہ کافر اور مشرق جب تم ایک دوسرے کے سامنے ہوئے فی آیون تمہاری آنکھوں میں قلیلً تھوڑے وہ یو قلل فی اور تھوڑا ظاہر کیا تھا اللہ نے تم کو ان کی آنکھوں میں انہیں تم تھوڑے نظر آئے تمہیں یہ تھوڑے نظر آئے کیوں لکھ دی اللہ عمرن کانا افرولہ اس لیے کہ پورا ہو جائے وہ حکم اللہ کا پورا کر دے اللہ وہ اپنا حکم جو ہونے والا تھا امرن یہ دوبارہ تکرار ہوا پہلی دفعہ مراد لقائے عدو اور دوسری دفعہ مراد قتل عدو اور اے اعزاز دین مراد ہے امرن مراد جہاد اس لیے کہ پورا ہو جائے اللہ کا حکم جہاد کا جو ہونے والا تھا وہی اللہ ترجمور اور اللہ کی طرف واپسی ہے سب کاموں کی سورہ عالع عمران کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو زیادہ دکھائے گئے تو یہاں ابتدائی حالت ہے تھوڑے دکھائے گئے کہ جنگ شروع ہو جائے جب جنگ شروع ہو گئی تو زیادہ دکھائے گئے اس لیے کہ کافروں کا حوصلہ کم ہو جائے اور مومنوں کے جذبات زیادہ ہو جائے اللہ کی طرف واپسی ہے سارے کاموں کی اب چھٹا قانون یا یو الدینہ منعدہ لقی تم فیاطََ فسب طو اللہ کثیرن لعلکم تفلحون او ایمان والو جب تم ملو اور سامنے ہو جاؤ تن کافروں کے گروہ کے سامنے فسب تم مضبوط رہو واسکر اللہ کثیرن اور یاد کرو اللہ کو بہت بہت لعلکم تفلحون خا مخواہ کے تم کامیاب ہو جاؤ اواطی اللہ و رسول اور تاب داری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ولا تنا ذروع اور اختلاف نہ کرو فتف شلو تو تم سست ہو جاؤ گے و تذہبری حکم اور ختم ہو جائے گا تمہارا دبدبا تذہب اری حکم اے ان نس نسر نثرت وقوت و مجاہد کہتے اللہ کی امداد پھر نہیں آئے گی تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی یا طذہبری حکم اے اروبہ من قلوب ادوبی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے روب ختم ہو جائے گا وصب اور صبر کرو ان اللّہ معصابرین بے شکل ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ یعنی اللہ کی معیت خاصہ اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولاۃکون و مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جنگ میں دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو کہ نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن تکبر کرتے ہوئے وہ ریا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے ریا کرتے ہوئے وہ سدونان صبیل اللہ اور بند کرتے ہیں یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے یا بند ہوتے ہیں خود اللہ کی راہ سے والل بھی مایا ملون محیط اور اللہ اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے وہی لَهُمُ الشَّيْطَانُ علم یاد کرو کہ خوبصورت کیا تھا مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو اور کہا تھا ان کو لا غالب الخم غالب نہیں ہوگا تم پہ آج کے دن من سے لوگوں میں سے کوئی بھی و انی جار اور میں ہوں پڑوسی تمہارا شیطان سراقہ ابن مالک ابن جحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی صورت میں آیا تھا یہ وہ صحابی ہے اب تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا لیکن ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نبی علیہ السلام کا تعقب انہوں نے کیا تھا سراق ابن مالک اور ان کے گھوڑے کے وہ پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے امن نامہ بھی لیا تھا لکھوایا تھا وکال علا غالب الا ملیوم اناء سے کہا تھا شیطان نے مشرقوں کو غالب نہیں ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی وہ نی اللہ اور میں ہوں پڑوسی تمہارا نی امدادی تمہارا فلم ترا تلفیاتان جب دیکھ لیا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو نہ کسا اعلیٰ تو پھر گیا یہ شیطان اعلیٰ بھئی اپنی ایڑیوں پر تو بھاگ رہا تھا بجال نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی سراقا کہاں جا رہے ہو وہ تو شیطان تھا و قالت اس نے کہا بری من کم میں بری اور بے زار ہوں تم سے انی آرامالا تھا رونا یقینا میں دیکھتا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ سکتے انی اقاف اللہ یقینا میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ ہے سخت عذاب والا اب حالت منافقوں کی عز یقول المنافیکونہ یاد کرو کہا تھا منافقوں نے ولدین فیق الوبی ہم مرض ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا غرحا الا دین و ہم دھوکے میں ڈالا ہے ان مومنوں کو ان کے دین نے اب شیطان بھی اللہ سے ڈرتے ہیں خاف اللہ یہ کہ یہ ڈرنا نادیدہ نہ نہیں تھا بلکہ دیدنی تھا جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا اور اللہ کے عذاب کے فرشتے جو اللہ نے نصرت کے لیے بھیجے تھے مومنوں کے لیے ان کو دیکھا تو بھاگا یہ یہ ڈر ایمان والا ڈر نہیں ہے منافق کہتے ہیں دھوکے میں ڈالا ہے مومنوں کو کون کے دین نے عَلَى اللَّهِ جس کسی نے توکل کیا اللہ پر تو یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے ولو ترازیت و فلدین الْمَلَائِكَةُ الملائی کا توجوہ یہ زجر ہے منافقین کو اور اگر تو دیکھ لیتا جب کہ روحیں لیں گے ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے فرشتے ملائکہ تو ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو ادبہ کمر اور چہرے اور کہیں گے ان کو ذوق عذاب الحریق چکھ عذاب جلانے والا عذاب الحریق سے مراد عذاب قبر ہے یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کے اس بات پر ظالقبی ماں قدمت عیدی یہ اس وجہ سے کہ پہلے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے برے آم الوان اللہ علیہ سب ضلع <لِلعَبِيد> اور بے شک اللہ نہیں ہے تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی اپنے بندوں کے لیے ظلام مبالغ فل قلت ہے تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کداب علی فرعون اے دابم فرعون حال ان کا جیسے حال ہے فرعونیوں کا فلکسرت جس طرح وہ زیادہ تھے ان کے پاس اسلحہ تھا فوج اور لشکر تھا اسی طرح ان کا بھی حال تھا والذین من قبل اور ان لوگوں کا حال جو ان سے پہلے تھے کفروبی آیات اللہ ہی کفر کیا تھا انہوں نے اللہ کی آیاتوں تو پر تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بی ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ قوی ان شدید القاب بے شک اللہ طاقت والا ہے سخت عذاب والا ظالی کبھی ان اللہ علم یقم غیرمہ نعمتََََََََََََََََََََ انعامہ اعل قوم یہ اس وجہ سے کہ يقين اللہ نہیں ہے بدلنے والا کبھی نہیں ہے بدلنے والا ایک نعمت کا جو نعمت کی تھی اللہ نے ایک قوم پر حتیٰ یغیر ما بھی انفسم حتیٰ کہ یہ بدل دے ما وہ احکام بھی جو لازم ہیں ان کے نفسوں پر یہ معنی نہیں ہے کہ جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا تو عمر رضی اللہ عنہ کو تو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں تھا وہ تو قتل کے ارادے سے نکلے تھے اللہ نے بدل دیا حتیٰ یغیر ما ما سے مراد احکام ہیں اللہ نے ایک قوم پہ نعمت کی ہو اس نعمت کو نہیں بدلتا نقمت اور عذاب سے یہاں تک کہ یہ قوم اللہ کے احکام کو بدل ڈالے جو حکم اللہ نے ان پہ نازم کیا ہے یغیر ماں بنفسم حتیٰ کہ یہ بدلنے وہ احکام جو لازم ہیں ان کی نفسوں پر بے شک اللہ ہے سمیع علیم۔ جب یہ احکام بدل تو اللہ اپنی نعمت کو بدل دیتا ہے عذاب لے آتا ہے وَنَ اللہ حسمی العلیم اور بے شک اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا کذا بھی علی فرعََ نلدین من قبل حالت ان کی جیسے حالت فرعونیوں کی ہے پہلے فلقثرت تھا اب یہاں فلاذاب ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے عذاب میں پہلے تشبی کسرت میں یہاں تشبی عذاب میں یا پہلے تشبیح تقزیب میں تھی کفر میں یہاں تشبیت عذاب میں اور ان لوگوں کی طرح ہے ان کی حالت جو ان فرونیوں سے پہلے تھے کس زبو بھی آیا تھی رب انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کی آیتوں کو تو فاہ لکنا ہم بھی ہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے وا آل فراؤنا اور غرق کر دیا ہم نے فرونیوں کو وکلن قانو ظالمین اور یہ سب تھے ظالم ان نشرت دوا بند اللہ ان الدینہ کفرو بے شک بدترین زندہ سروں میں سے دواب دابا کی جمع ہے مایا دوب الارض کو کہتے ہیں جو زمین پہ پھرے بدترین زندہ سروں میں سے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے تو یہ ایمان نہیں لاتے کون ہیں اللّینہ آحت منہم یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے عاہد کیا تھا ان سے ابن بنو قریضہ مراد ہے خندق کے دن انہوں نے عہد شکنی کی تھی وہ لوگ ہیں کہ آپ نے عہد اور معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ پھر انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو فی کل مرتن ہر بار پھر وہ توڑتے ہیں اپنے وعدے کو ہر بار وہ ہم لایت تقون اور یہ خود کو نہیں بچاتے وعدہ خلافی کے سے لایت تقوع خافون عغت الغدرے یہ نہیں ڈرتے وعدہ خلافی کے انجام سے فہماتس کفن نہ ہوں فی اگر پالے تو ان کو جنگ میں فشرد بہم تو ڈرا ان کے ذریعے من خلفہم ان کو جو ان کے بعد آنے والے ہیں ایسی سزا دے ان کو عبرتناک کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھے شرر بہم من خلفہم یا فق فق کلی من خلفہم لالحمی ذک کر انخواہ کہ یہ نصیحت حاصل کر دے او اما تقاف نَ ان قوم ان اور اگر تو ڈرے ایک قوم سے خیانت کے سے ایک قوم کی خیانت سے ڈرے تو فمبزلہ گرا دے ان کی طرف ان کا وعدہ بس الا ثوا اے لی تکون صوا اعلیٰ مقصد صورا اس لیے کہ ہو جاؤ تم برابر صورت کے مقصد پر یعنی قتال کے لیے تیار ہو جاؤ عہد ہو تو قتال نہیں ہوگا جب برابر شہ تاسو و مقصد د صورت و حکم د کتال فی سبیل اللہ ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ محبت نہیں کرتا خیانت کرنے والوں سے اب تخویف دین کے دشمنوں کو ولاءب کفر سبق لا لایو اور گمان مت کیجیون لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے گمان مت کیجئے ان پر آگے ہونے کا یعنی زور آور ہونے کا انََََََََََ لایو جزون یہ لوگ اللہ کو لا صبن ددین گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے گمان نہ کریں اللہ سے آگے ہونے کا اللہ سے طاقتور ہونے کا انََََََََََ لا يو جزون بے شكيے اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے واد الم مستطاٰ اور تیاری کرو ان کے ليے مستطاطم جو تمہاری طاقت رہ پہنچے جتنی تمہاری طاقت ہو تیاری کرو مرربات بن قوت افرادی طاقت سے و مربات الخیل اور گھوڑوں کو باندھنے سے یعنی گھوڑوں کو تیار کرنے سے گھوڑوں کو تیار کرنے سے یعنی اسباب مادیات اور اسلحہ بھی تیار کر لو تو افراد کو بھی تیار کر لو علت تر نبی عدو اللہ وادم ڈراتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو واقری من ہم اور اور لوگ ہیں ان کے سوا منافقین لا, لا تعلمونہم آپ نہیں جانتے ان منافقین کو اللہ علم اللہ جانتا ہے ان کو تو تیاری کرو وہ خط جو فضیل ابن آیاز کو لکھا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے وہ ابن ماجیشون نے ذکر کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور نجوم الظاہرہ میں بھی وہ خط ذکر ہے عبداللہ ابن مبارک نے اپنی عمر کو تقسیم کیا تھا چھ مہینے درس تدریس کیا کرتے تھے اور چھ مہینے میدان جہاد میں گزارا کرتے تھے فضیل ابن آیا ساری زندگی حرم میں بس درس کرتے تھے جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے تو ابن مبارک نے خط لکھا ان کو اور اس خط میں خط ابن کثیر نے سورہ عال عمران کی آخری آیت کے نیچے ذکر کیا میں نے وہ اشعار پڑے تھے لیکن کہا تھا کہ ترجمہ کہیں اور کروں گا فرمایا یا عابد الحرمین لو اب سرطنا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تل مَنْ من کا خَدَّهُ دب و خدہ فنخورین تخبو اوقان یت ابو خیلوحو فی بات لن فقی حتی تت ابو ری حلآبی ریل ونحب را رسنا بول غبار وَلَقَدْ مم قالی مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صادی صَادِقٌ لَا زبو لَا يَسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي انفمر ام وَدُخَانُ نَارٍ تلحبو هَذَا كِتَابُ اللَّهِ انطق نا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا بی می تن لائق زبو بہت عجیب بات کی ہے فرمایا عابد الحرمین لو اب سرطنا اے حرمین میں اللہ کی عبادت کرنے والے تو اگر ہم مجاہدین کو میدان جہاد میں دیکھ لیتا لالم تانہ کفل عبادت تل تو تو جان لیتا کہ تو تو عبادت میں کھیل تماشے کر رہا ہے کیوں من کا نقد خدہو بی دموعی ہی ایک وہ ہے جس کے جس کی چہرے پر خد اننگی پختوں کی وہ من کا نہ خدہو دب و ایک وہ ہے جس کے چہرے جس کا چہرہ اس کی آنسوؤں کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے وہ تم اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے چہرے کو گیلا کر دیتے ہو اور ایک ہم ہے کہ ہمارے سینے اوکانہ من کا نہ یک دب و خدہ بدمی ہمارے گرے ہمارے سینے ہمارے خون سے آلودہ ہوتے ہیں تیرا چہرہ تیرے آنسوؤں سے اور میرا سینہ میرے خون سے اللہ کے دین کے لیے آلودہ ہوتا ہے گھیلا ہوتا ہے ہاں منکانہ یت يتعب خیلو حوفی باطل ایک وہ ہے جس کے گھوڑے باطل میں تھک جاتے ہیں فخیولا یوم صبح حتی ہمارے گھوڑے صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں ری العابری ونحن ونعبیرا تمہارے لیے تمہاری عبیر اور مشک و عمبر کی خوشبوئیں مبارک ہو ہمارے لیے ہماری خوشبویں وہ کون سی خوشبو ہے ہماری راہ جسنابی جس کی ولغبارتی ابو گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی آگ نکلنے والی آگ اور اٹھنے والی گرد اور غبار اللہ وہ ہمارے لیے مبارک فرما دے ہاں لقد عطا نامہ کالی نبینا قولی صادق اللائق دیبو اللہ کے رسول کا قول اور حدیث ہم تک پہنچی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے وہ حدیث علاست طوی غبار و خیل اللہ فی ام فی انفمری ام ود خان نارن تلحب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس ناک میں میں جہاد کی گرد چلی جائے اس ناک میں جہنم کی آگ کا دھواں نہیں جائے گا ہاد کتاب اللہ یہ اللہ کا قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے لئی سہید و بھی مئی تن قرآن نے کہا شی... شہید مردہ نہیں ہے بلحیا بل احیا بل یہ سچی بات ہے جھوٹ نہیں ہے تو تیاری کرو فزیل ابن البنیاز کے پاس جب یہ خط آیا تو وہ رونے لگے اس کو پڑھتے ہوئے اور فرمایا ہاں بھائی میرے بھائی نے کیا خوبصورت نصیحت کی ہے مجھ کو اور پھر اس خط لانے والے کو کہا تیرا بھی بڑا احسان ہے کہ تو میرے بھائی کی اتنی عظیم نصیحت میرے تک لانے والا ہے آ میں تجھے اس کا بدلہ دوں حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا دلہنی علا عمل تو عاملاہدین فیصب اللّہ اے اللہ کہ نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں وہ عمل کر لوں تو اس عمل کے کرنے کے ساتھ میں مجاہدین کے مرتبے اور درجے تک پہنچ جاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا آیا تو طاقت رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھے اور افطار نہ کرے اور آیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ساری رات عبادت کرے آرام نہ کرے اس نے کہا اس صحابی نے فرمایا اللہ کہ حبیب یہ طاقت تو میری نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تجھے یہ طاقت مل بھی جائے اور تو ساری رات عبادت کرتا رہے آرام نہ کرے تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے افطار نہ کرے تو اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میرا نفس اور میری روح ہے میری زندگی ہے تو پھر بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا پھر بھی اس درجے تک وعد الحمطم <اسططعتم> تیاری کرو ان کافروں کے لیے جتنی تمہاری طاقت ہو من قوت افرادی طاقت سے وہ مرباطل خیلے اور گھوڑوں کو باندھنے سے ترہیبو ہیب نبی ادوال و ادو و کم ڈراتے ہو تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو واخری نمند کم اور دوسرے ہیں منافقین من ہم ان کافروں کے علاوہ دوسرے دشمن بھی ہیں تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے ان کو تسلی وما تنفیقن شعین فی صبی اللّہ یہ تسلی ہے اور وہ جو تم خرچ کرو کوئی چیز اللہ کی راہ میں تو یوفیل کم پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو اس کا وان تم لا تظلمون اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا لا تظلم لا تن تمہارے لیے اس کا اجر کم نہیں کیا جائے گا ہاں اب یہ بات کہ قوت کیا ہے اور رباط الخیل کیا ہے تو اکرما سے یہ تفصیر منقول ہے کلما من من کلامہ یا تقوا بہی فی من ذکوری و مر رباط الخیلی ولیناسی مرادس سے کلما یا توقع بھی ہی فی ہر وہ چیز ہے جس میں جنگ جس کے ذریعے جنگ میں بچا جاتا ہے اگر وہ مرد ہوں یا مرباط الخیل ہو خیل الناس ہو کیونکہ گھوڑوں کی تیاری اور ان کی خدمت عورتیں کیا کرتی تھی اعدو اور اعداد میں ایک نقطہ ارہاب العدو بھی ہے صابونی نے لکھا ہے اعدو یعنی یہ تیاری دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کرو قوت مادی روحانی دونوں مراد ہے من قوت مادی قوت وہ تلوار ہو یا ایٹم بم ہو اور روحانی قوت ایمان تقویٰ ہے صفت و نے صفت و نے ذکر کیا آلوسی لکھتے ہیں من قوت من کل ما یا توقع یا تقوا فی الحر بھی کا ماکانہ ہر وہ چیز بس جس میں جس کے ذریعے بچا جاتا ہے جنگ میں دشمن سے کا وہ ہو چکا ہے ماں یا کائن جو ہونے والا ہے یا ماں کانہ جو ہو چکا ہے پرانے آلات نئے آلات سارے اس سے مراد ہیں ابن عباس فرماتے ہے رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر القوع بے انواء اسلحہ کی اقسام تیار کرو اکرما کہتے ہیں یلسون و الماعل یہ قلعۂ ہیں قلع قلع یسون نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الا ان القوطہ رمی الا ان القوۃ رمی الا انَل قوت رمی تین دفعہ صلاسل نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کرتبی نے آٹھویں ذیل صفحہ انتالیس پہ یہ تفصیل کی ہے روح المانی میں دسویں ذیل صفحہ تین سو آٹھ پہ باہر محیط میں ابو حیان نے چوتھی جل صفحہ پانچ سو گیارہ پہ خطیب شربینی سراج المنیر میں صفحہ تین سو پہ اور تفسیر خازن دوسری جل صفہ تین سو بائیس پہ تفسیر کبیر بھی یہی ذکر کر رہے ہیں امام راضی اور ابن عاشور نے نوی جل صفحہ ایک سو چوالیس میں پھر علماء لکھتے ہیں تعلم الفروسیہ و استعمال الاصلہ فرض کفایہ خرتبی نے صفحہ انتالیس پہ لکھا ہے گھڑ سواری سیکھنا اور اسلحے کا استعمال سیکھنا یہ فرض کفائی ہے ہم مولویوں کو تو آتا ہی نہیں کچھ ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تلوم ولا رب تلجیا دب سے تلو ملا رب تلجیا دی وب سِہا و اوسا بح اللہ نبی محمد امرہ بب تِہ لیادو ہی فلحر ان اللہ خیر مقا تو مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں گھوڑے کیوں پالتا ہوں اللہ نے نبی کو یہ حکم کیا ہے میں رباط الخیر چلو و جنحلِ سلم اگر یہ لوگ میلان کر لے صلح کے لیے جنحو یعنی اپنے پر پھیلا دیں میلان کر دیں لِسلم تسلیم ہونے کے لیے تو فجن اللہ آپ بھی میلان کر دیں اس کے لیے صلح کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں وہ توکل اللہ اور توکل کیجیے اللہ پر بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے وہیں اريد و عں اگر یہ ارادہ کرے کہ دھوكہ دے آپ کو فن حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ ہُو بس يقينا ہے آپ کے ليے اللہ و لدى ايد كبى نثرى اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائيد کی تھی آپ کو مضبوط کیا تھا اپنی امداد کے ساتھ و اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ وَأَلَّفَ اللہ قُلُوبِهِمْ نہ كلو بى ان فقت ما فل اللہ اللہ یہ نفی ہے تصرف کی نبی علیہ السلام سے اور رد ہے ان پیرانے باطلہ پر جو محبت کے تعویز وغیرہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے خاون کو مائل کرنے کے لیے تاویز کیا تھا تو نبی علیہ السلام جب گھر آئے تو اپنی عورتوں سے فرمائے اس عورت کو باہر کر دو اور اس گھر کو دھو لو کیونکہ اس عورت کی وجہ سے یہ گھر پلیت ہو گیا گندا ہو گیا تو تم لوگ یہ گھر دھو لو کے ساتھ یعنی اللہ کی مائیت خاصہ اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ادب امیر کو ماکان النبی لہو اثرا نئی ہے نئی مناسب نبی کے لیے کہ ہو جائے ان کے لیے قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسقینہ فلار دی خوب خون بہا لیں زمین میں کیونکہ قیدیوں سے فدیہ لیا جاتا ہے صرف پیسوں کی طلب نہیں قتل بھی کرنا ہے کافروں کو یسقینہ فل عرضی آیا تو تم ارادہ کرتے ہو آرادت دنیا دنیا کے سامان کا واللہ یرید یریید اور اللہ ارادہ فرماتا ہے آخرت کا واللہ اللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمتوں والا لولا کتاب من صبح سبق لمسکم فیمہ خستم اگر نہ ہوتا اللہ کا حکم تمہارے بارے میں اللہ کی اگر نہ ہوتا حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزرا ہوا اگر نہ ہوتا اللہ کا حکم حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزرا ہوا تو لمسکم سکم فی ماخذ تم خواہ پہنچ جاتا تم کو اس میں جو تم نے لیا ہے عذاب و بڑا عذاب کیا مانا بعض علماء نے لکھا ہے کتاب اے آدم آدم مواخذہ قبل البیان یہ مراد ہے یا کتاب سے مراد حلت غنائم ہے غنائم کی حلت کا حکم یا کتاب سے مراد مغفرت اہل بدر کی ہے تو اگر یہ نہ ہوتا آپ پہ غنیمت حلال نہ ہوتی یا عدم مواخذہ کا حکم قبل البیان نہ ہوتا یا مغفرت علیہ بدر کی نہ ہوتی تو اللہ آپ کو آپ کی گناہوں کی وجہ سے عذاب عظیم دے دیتا صحابہ کو خطاب تھا بعض علماء نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا سب کو قتل کر دیجیے بس اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں گے ابو بکر نے فرمایا فیدیہ لے کے چھوڑ دیں ان کو اللہ ایمان نصیب کر دے گا اگر ان کو نہ نصیب کرے تو ان کے اولاد میں اللہ مومن پیدا کر دے گا تو نبی علیہ السلام نے فیدیہ لے لیا قیدیوں سے تو یہ آیت نازل ہوئی فق علوم اماں غنیم تم تو کھاؤ اس سے جو غنیمت تم نے حاصل کی حلال اور پاک اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب تقریر امیر کی قیدیوں کو یا یوحن نبی اے نبی قلی منفی اعیدی کم من, من السرا کہہ دیجیے ان کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں میں سے این اللہ فی قلو خیرن اگر جانتا اللہ جانتا ہو اللہ تمہارے دلوں میں خیرن ایمان کو تو یوں تھی کم مما اخذ خدم تو دے دے گا اللہ تم کو دے دیا جائے گا دے دے گا تم کو بہتر اس مال سے جو لیا گیا ہے تم سے یعنی آج تم سے فدیہ وصول کیا جا رہا ہے اگر تمہیں ایمان نصیب کر دے اللہ تو تمہارے اس لیے گئے فدیے سے زیادہ اچھا اللہ تمہیں دے دے گا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی فدیہ لیا گیا تھا پھر انہیں ایمان نصیب ہوا تو جنگ میں غنیمت آئی تو نبی علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا کہا عباس چچا آ جو کچھ لے سکتا ہے غنیمت سے اٹھا انہوں نے چادر پھیلائی سارے سامان جمع کیے کیے اتنا سامان تھا اٹھا نہیں سکتے تھے پھر صحابہ سے کہا ذرا اٹھا کے میرے ساتھ آؤ نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا خود ہی عباس اٹھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کم کر دیا مشقت سے وہ سامان اٹھا کے پھر گھر لے گئے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے نبی کہہ دیجئے ان کو جو کہ آپ کے ہاتھوں میں قیدیوں سے اگر جانتا ہو اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تو دے دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے اور بخشش کر دے گا تم کو اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان تسلی امیر کو وہیں اریدو خیانہ اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں آپ سے خیانت کا تو فقط خان اللہ یقیناً انہوں نے خیانت کی تھی اللہ کے ساتھ اس سے پہلے فام منہم تو اللہ نے قدرت دے دی لے لی ان سے ام کا اللہ نے ان سے طاقت اور قدرت لے لی تم کو قادر کر دیا والکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ان اللدینہ منوہا جرو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور جہاد بھی کرتے ہیں جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کو لگانے کے ساتھ اور اپنے جانوں کو قربان کرنے کے ساتھ فی سبیل اللّہ اللہ کی راہ میں والذین آو ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو اور امداد کی مہاجرین کی اولائ کبا اولیاء بعض یہ لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعضوں کے حدیث میں آہار سلاش عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت الّّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا بخمس بحم سن امر نی ربی بہنّا اللہ بہنّا میں آپ کو پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن پانچ کاموں اور چیزوں کا حکم مجھے میرے رب نے کیا ہے ایک اسم وطا ایک حق اور حق پرستوں کی بات سنا کرو وطا دوسرا حق اور حق پرستوں کی اطاعت کیا کرو تیسرا وول جماعت کے ساتھ التزام کرو چوتھا ول ہجرا ہجرت کیا کرو اور پانچواں ول جہاد و بعد وََدین امن اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت نہیں کی انہوں نے مالکم کم والا یا تم شعی طار حرب کو نہیں چھوڑتے تو نہیں ہے تمہارے لیے مالکم نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کوئی چیز حتائی حاضر یہاں تک کہ یہ ہجرت کر لیں وہی سے وہ نسن و سرو اگر یہ لوگ امداد طلب کرے تم سے دین میں فعال کم النسر و تو تمہارے اوپر امداد کرنا ہے ان کی پھر امداد کر لیا کرو ان کی ہاں اللہ اللہ قوم بہ نکم و بہ نََ میسا کن مگر اس قوم کے خلاف امداد نہ کروں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان وعدہ ہو نہ جنگ کرنے کا وَلّہ بما تعامل بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے ولدین کفر ابادم اولیاء اوبادن اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے بعض ان میں سے دوست ہے بعضوں کے اللہ تفال اے ان اللہ تفالو اگر تم نے نہیں کیا یہ کام یعنی جہاد نہ کیا تو تکن فتنتن تن فلا ہو جائے گا فتنہ زمین میں زمین میں فتنہ پھیل جائے گا فتنہ پھیل جائے گا وہ فساد ان کبیر و فساد بہت بڑا ولدی نام اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ حاضر اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے وہ اور فساد بہت بڑا فساد وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد بھی کی اللہ کی راہ میں وَلدینہ آو اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو و نََََََََََ اور امداد بھی کی مہاجرین کی الائی کام المومنون حقا یہ لوگ یہی ہیں مومن سچے لہم مغفرتون ان ان کے لیے بخش ہے ورث کن کریم اور رزق عزت والا ولدین باد و حاجرو و جاہد وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد بھی کیا معم تمہارے ساتھ تمہاری دوستی میں تو فلاء کمن یہ لوگ تم میں سے ہیں ولاحم بادم اولا بعد انفی کی تاب اللہ اور رشتہ دار بعض ان میں سے نزدیک ہے بعض کے اللہ کے حکم مینی میراس میں میراث میں میراث کے اعتبار سے قرابت ہے ان اللہ حبی کلِ علیم بے شک اللہ ہر چیز پر جاننے والا ہے تو صورت میں حکم القتال اور اس کے لیے سات قوانین چھ قوانین میدان قتال کے اور ایک ساتھ میں امیر صاحب کی تقریر ذکر ہوئی قیدیوں کو صورتحبہ مدنی صورت ہے ایک سو تیرہ ہے نزول میں سورہ معاہدہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور نویں صورت ہے قرآن کریم کی مصحف کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد لگی ہے ربط سورہ انفال کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ربط یہ کہ جب سورہ انفال میں میدان جہاد کے قاعد ذکر ہو گئے تو اس صورت میں اعلان جہاد یا سورہ انفال میں قاعد میدان جہاد کے ذکر ہو گئے تو اس صورت میں ان فرقوں کا بیان ہے جن کے ساتھ جہاد کرنا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں منافقوں کے بارے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے فرمایا لاتعلم آپ ان منافقین کو نہیں جانتے تو اس صورت میں ایک سو ایک نمبر آیت میں تخصیص کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی لاتعلم اے نبی آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے یا سورہ انفال کی آیت نمبر اکتالیس میں غنائم کی تقسیم بیان ہوئی ذکر ہوئی تو یہاں آیت نمبر ساٹھ میں صدقات کی تقسیم ذکر ہو رہی ہے سورہ سوریہ انفال نہیں انفال سورہ انفال کی آیت نمبر اٹھاون میں حکم کیا گیا کہ فمبز علام جن جس قوم کی خیانت سے آپ ڈرو تو ان کی طرف وعدے واپس کر دو تو یہاں آیت نمبر ساتھ میں فرمایا مشرقوں کا وعدہ کیا ان کا کیسا وعدہ مشرقوں کے وعدے کی کئی یکون المشرکین آحد عند اللہ و عند رسولی سوریہ انفال کی شروع میں فرمایا تھا اسلحات آپس اس میں اتفاق اور اتحاد اور اصلاح لے آؤ تو سور توبہ کی ابتدا میں فرمایا برا تم من اللہ و رسولی آحت تم من المشر دشمنوں کے ساتھ برا تو جس طرح باہمی اتفاق ضروری ہے اسی طرح دشمن سے بائکاٹ بھی ضروری ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا و آید الحم مستطا تم قوت الخیل ترحب نبی ادو و اللہ و ادو و تو سورہ توبہ میں آیت نمبر چھیالیس میں فرما رہے ہیں کہ منافقین جہاد کے لیے تیاری نہیں کرتے لو اراد القروج لا دتن سور انفال میں غزو بدر کا بیان تھا تو سورہ توبہ میں آیت نمبر پچیس میں غزۂ حنین کا ذکر ہے سورہ انفال کی آیت نمبر پینتیس میں فرمایا ماکان صلاح تو ہم عند البئی تھے اللہ مکا او دیا نہیں ہے نماز ان مشرکوں کی بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تو اس صورت میں اٹھائیس نمبر آیت میں فرما رہے ہیں یہ مسجدیں بھی نہ بنائیں ماکا نل مشرقین اَََ امروم مسجد میں جائیں بھی نہیں اور مسجدیں بھی نہ بنائیں سورہ انفال میں میدان جہاد کے قاعدے ذکر ہوئے تو یہاں صفات سستی کرنے والے منافقین کی ترسٹھ صفات صورت کے امتیازات صورت میں بیان ہے فرق اربا کا بحیثیت امر جہاد مشرقین اہل کتاب منافقین اور مومنین بمائے اقسام ذکر ہو رہے ہیں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقین کے احکام اور اقسام کے بیان پر مشرقین کی اقسام اور احکام کے بیان پر تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے اس بات پر کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اور اس کی وجہ میں ذکر کرتا ہوں پھر چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے منافقین کے بیان پر كثرت صفات کے ذریعے ذریعہ ترسٹھ صفات منافقین کی ذکر ہو رہی ہیں صورت میں پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقوں کی نہ بنانے پر مسجدوں کے مشرقوں کو مسجدیں بنانی نہیں چاہیے ستارہ نمبر آئے تو ماکان علی مشرقین امر مساجد اللہ آیت نمبر ستارہ چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے غزب حنین کے بیان پر قرآن میں دوسرا کہیں بھی اس کا بیان نہیں ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے احبار اور رحبان کی تردید پر آیت نمبر چونتی سیائی الدین امن النا کثیر الحبار و رحبان الیہ کلو نام و ناصب الباطل و سبیل اللہ آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے غارثور کے بیان پر الا فقد نصره اللہ تنسرو فقط نصر اللہ ز اخرجہ الدین کف اور ثانیہ سنین از ہما فلغار از یقول الاصاحبی آیت نمبر چالیس نواں امتیاز صورت ممتاز ہے مصارفِ صداقات کے بیان پر آیت نمبر ساٹھ میں صدقات کے مصارف ذکر ہو رہے ہیں اور دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے مسجد زرار کے ذکر پر قلعی آبادہ نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں کبھی بھی نہ کھڑے ہونا صورت کا مقصد فرق اربا کا بیان ہے مشرقین اہل کتاب منافقین اور مومنین صورت مضمون کے اعتبار سے تقسیم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی اٹھائیس آیتیں ہیں اس میں مشرقین کا بیان ہے ان کی تین اقسام ایک معاہدین وہ مشرقین جن سے عہد کیا گیا ہے جنگ بندی کا یہ پھر دو قسم کے معاحدین بالعہود المعقط اور معاحدین بالعہد غیر المقط وہ مشرقین جن سے عہد جنگ بندی کا ہے لیکن وہ عاہد موقع ہے ایک وقت تک اور وہ مشرقین جن سے عاحد جنگ بندی کا ہے وہ عاہد موقع نہیں ہے غیرموقع ہے وقت اس میں متعین نہیں ہے دونوں کے احکام ذکر ہو رہے مشرقین کی دوسری قسم محاربین ہیں جن سے لڑائی ہے جھگڑا اور تیسری قسم مستامینین ہے وہ مشرقین جو امن مانگے آیت نمبر 29 سے 37 تک صورت کا دوسرا باب ہے اور اس میں دوسرا فرقہ ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کو زواجر ہے آیت نمبر اٹھتیس سے اٹھانوے تک تیسرا باب ہے سورت کا اس میں تیسرا فرقہ منافقین ذکر ہو رہے ہیں اور منافقین کی ترسٹھ خباستیں آیت نمبر ننانوے سے آخر تک یہ چوتھا اور آخری حصہ ہے سورت کا اور اس میں چوتھا فرقہ مومنین ذکر ہو رہے ہیں مومنین کی بھی تین اقسام ہیں ایک مجاہدین ہیں بلفیل جہاد کرنے والے دوسرے متقاصدین ہیں سستی کی وجہ سے جہاد نہ کرنے والے اور تیسرے معذورین ہے عذر کی وجہ سے جہاد سے رہ جانے والے معذورین سورت کے متعدد اسماں منقول ہیں مشہور نام صورت التوبہ کیونکہ مومنوں کے توبہ کا بیان ہے اس صورت میں صورت کو صورت البرات بھی کہتے ہیں صورت البرات اس کے ابتداء میں اعلان برات ہے صورت کو مباصرہ بھی کہتے ہیں مباصرہ غبار اٹھانے والی دوڑی ددی منافقان ہونا ان کی صفات کے بیان سے اور ان کو زواجر دینے سے سورت کو سورہ حافرہ بھی کہتے ہیں کھودنے والی ویخ بےخیر کنی سورت کو سورہ مشردہ بھی کہتے ہیں ڈرانے والی شرد بھیم منخلفہم سور مخضیا بھی کہتے ہیں رسوائی ذکر کرنے والی صورت بیمانوں کی فازحہ شرمانے والی صورت مقشقشہ مقشقشہ اسی طرح مدم دما متعدد عصمہ ہے سورت کے اس کی صفات پہ دلالت کر رہے ہیں صورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا اور نہیں پڑھا جاتا اس وقت جب کہ مسلسل تلاوت کرو تو نہ پڑھو ہاں اگر شروع کرنا ہے سورہ توبہ سے تو یہ شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی پڑھا کرو یہ کیوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی تھی تو ہم بھی نہیں پڑھتے اور نہ لکھتے ہیں تو جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ ظاہراً اچھا کیوں نہ ہو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بسم اللہ پڑھنا تو اچھا کام ہے لیکن سورہ توبہ سے پہلے نہیں لکھنی اور نہیں پڑھنی کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اب عید کے دن اذان اور اقامت ثابت نہیں ہے عید کی نماز کے لیے تو جب نہیں ثابت تو اچھا نہیں اذان میں تو کوئی برائی نہیں ہے اقامت تو برا کام نہیں ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے من اور عن دوسری وجہ یہ ہے کہ صورت میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحم کا تذکرہ ہے تو اسی لیے بسم اللہ نہیں لائی گئی کہ صورت میں غضب کا ذکر ہے برات من اللہ یہ وجہ علی رضی اللہ تعالی رحوہ سے برقول ہے اور یہ احناف کی دلیل بھی ہے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے لیکن ہر صورت کا جز نہیں مستقلا بلکہ دو صورتوں کے درمیان بطور فصل لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسميہ اگر ہر صورت کا جز ہوتا تو پھر سور توبہ کا بھی جز ہوتا برات اللہ و رسولی برعتن یہ خبر ہے مبتدا محظوفہ کی ہادی ہی برعتن یہ اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اللّینہ آحت تم ان لوگوں کے طرف جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے من المشرقینہ مشرقوں میں سے وعدہ غیر موقع ہے توقیت اس میں نہیں ہے وقت مقرر نہیں ہے فسیح ہو تو ان کو اعلان ہے فقل الحم سیحو کہہ دیجیے ان کو پھرو بھئی فل عردی زمین میں اربات عاشور چار مہینے چار مہینے تک ہم جنگ بندی کا پاس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد واللموں پھر جان لو خولم وقتب الحم س جان لو انََََََََََ کم غیرم موجز اللہ یقیناً تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو کمزور کرنے والے اللہ کو وان اللہ مغزل کافرین اور یقینا اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کا سورت کو صورت الاذان بھی کہتے ہیں اذان من اللّہ و منفر منفرہ اور منقیلا اور فاضحہ اور مختلف نام تھے مشرقین کے چند قبائل تھے بنو خزاں بنو بکر بنو کی بنو زمرہ بنو خزاں مسلمانوں کے حلیف تھے تو بنو بکر نے ان پہ حملہ کیا تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تو اللہ نے حکم بھیج دیا کہ اس بنو بکر کو کہہ دیجیے چار مہینے نیٹا ہے مدت ہے اور بنو زمرہ اور بنو کنانہ سے لوز کو توڑ دیجئے آہت کو ختم کر دیجئے بنو زمرہ اور بنو کنانہ نے اگر لوز نہ توڑا تو ان کے ساتھ اتمام حکم کریں لوز اور معاہدہ پورا کرے کیونکہ وہ موقع تھے تو یہ صورت ہجرت کے نوے سال نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے حج کے لیے قافلے میں بھیجا اور حکم کیا کہ آپ لوگ اعلانات کرو گے منا مضلفہ عرفات میں کہ اس سال مشرقین حج کے لیے آئے ہیں دیکھنا آئندہ سال کوئی بھی نہ آئے اور نہ بیت اللہ کا طواف عریاناً آئندہ کے لیے ہوگا تو مشرکوں کے ساتھ معاملات ختم اشہر الحرم کے بعد اعلان قطال ہے پھنسی ہوئے قول وقت بولم کہہ دیجیے ان کو اذان من اللہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے ورسولی ہی اور اللہ کے رسول کی طرف سے النا سے لوگوں کو یوم الحج اکبر حج اکبر کے دن حج کو حج اکبر کہتے ہیں لی ان العمر تسم الحج السغر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں قاضی ابو سعود کہتے ہیں کیونکہ ایام حج میں اعمال ہو جائے تو ان کا ثواب سارے ایام کے اعمال سے بہتر ہے تو اس لیے حج اکبر عمرہ حج اصغر ہے ہمارے عوام میں ایک بات مشہور ہے جو حج عرفہ یوم العرفہ جمعے کے دن ہو اسے حاج اکبر کہتے ہیں. نہیں ہاں نبی علیہ السلام کا حج یوم العرفہ جمعے کے دن آیا تھا تو اس سے موافقت کی وجہ سے جمعے کے دن یوم العرفہ ہو جائے تو بہتر ہے آ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے لیکن جمعے کے دن عرفہ اسے حج اکبر کہنا یہ مغالتہ ہے حج ہر ایک حج حج اکبر ہے حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں واضان امن اللّہ و اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یوم الحج الکبر حج اکبر کے دن یعنی عارفِ کے دن انََ اللہ بری من المشرقی کہ بے شک اللہ بری ہے بے زار ہے مشرکوں سے اللہ مشرکوں سے بری ہے و رسولو اور اللہ کے رسول بھی بیزار ہے مشرکوں سے عطف ہے لفظ اللہ پر یا جدا مبتدا اور خبر ہے وہ رسول بری من المشرقینہ اور اللہ کے رسول بھی بری ہے مشرکوں سے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی اور وہ ہی پڑھ لی اور عطف کیا مشرقین پر اللہ بیزار ہے مشرکوں سے و رسول ہی کا معنیٰ جو قصدن پڑے تو کفر والا معنیٰ بنتا ہے اللہ بیزار ہے معاذ اللہ اپنے رسول سے بھی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کچھ اصول بنا دیجئے عربی کے قوانین بنا دیجیے کہ فائل مرفو ہوگا مفول منصوب ہوگا مضاف اللّہ مجرور ہوگا انہوں نے اپنے شاگرد ابو السری دعالی کو کہا اور نحوہ کی ابتداء یہاں سے ہوئی تو رسول ہی نہیں ہے رسول ہو ہے جس نے قسداً رسول ہی پڑھ لیا تو اس نے کفر کر لیا بے شک اللہ بیزار ہے مشرقوں سے اور اللہ کے رسول بھی بیزار ہے مشرقوں سے فعن تم اگر تم نے توبہ کر دی تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اور اگر تم پھر گئے تو فعالم جان لو انکم غیر و اللہ کہ یقیناً تم کمزور نہیں کر سکتے اللہ کو بشارت دے دے خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بھائی عذابً علی بشر تحقمن کہا ہے کیونکہ عذاب کی تو بشارت نہیں ہوتی بشارت تو ثواب کی ہوتی ہے یہ تحق و من کہا گیا خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے عذاب دردناک کا اََََََدیناحتمن المشرقین اب یہ استثنا اذان من اللہ سے ہے مشرقین بالغ دلمعقت معاحدین مراد ہے مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے مشرقوں میں سے وعدہ متعین وقت کا لمسم علم لم قسو کم شعی آ پھر یہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ کسی چیز میں وعدہ خلافی نہیں کرتے وَلَمْ یظاہر علیہ کو اور امداد نہیں کرتے تمہارے خلاف کسی کی بھی تحفہ تم علیہ ماہد پورا کر دو ان کے لیے ان کا وعدہ علا مدت ان کے مدت تک بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقیوں کے ساتھ اب محاربین مشرقین کا حکم بیان ہو رہے فید خلا شرالحرم جب گزر جائے حرمت کے مہینے فخت المشرقین آیس وجم تو قتل کر دو مشرقوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ تم ان کو وضو ہم اور پکڑ لو ان کو واہ سرو کا مصدر اگرچہ اخیز ہو اگر اخیز ہو تو مانا قید کرنا اور اگر اخاضہ ہو تو مانا پکڑنا وہ قید کر لو ان کو یا پکڑ لو ان کو اخیز یا اخاضہ دونوں وہ اور بن کر دو ان کو و لهم الحم مرصدین۔ اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر ایک مورچے پر مرسد کمین گاہ اگر انہوں نے توبت کر دی واقع مصلاطہ اور پابندی کی نماز کی یعنی اظہار اسلام کیا وا تو زکات اور زکات دی تو فخ الو چھوڑ دو ان کی راہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے و ان مِّنَ المشرقین استجارہ کا فاجر ہو یہ مشرقین مستامین کا بیان ہے اور اگر ایک گروہ مشرقوں میں سے کوئی ایک مشرقوں میں سے پناہ مانگے آپ سے فاجر ہو تو پناہ دے دیجیے اسے حتا یسما کلام اللہ حتیٰ کہ سن لے اللہ کے کلام کو قرآن کے بارے میں یہ صفت تین جگہ ہے کلام اللہ اور آلوسی لکھتے ہیں کلام اللہ سے مراد الآیا تل علی التوحید ہے الآیاتل مشتمل علی التوحید وہ آیتیں جو توحید اور عقیدے پہ مشتمل ہیں وہ سن لے کہ ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں درست ہو جائیں حتیٰ کہ سن لے کلام اللہ کا کلام اللہ یعنی ان قیدیوں کو در سے قرآن کرو سم مابل غمام پھر پہنچا دو ان کو امن کی جگہ یعنی سرحد ان کی سرحدات تک پہنچا دو ظال کبھی عن قوم اللہ یہ اس وجہ سے کہ یہ قوم ہے نا سمجھ اللہ عالمون بھی کتاب اللہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب پر اب یہاں سے آٹھ تحزیزات ہے تحزیز سے لکھا جاتا ہے تیزی کو کہتے ہیں جہاد کی آٹھ تحزیزات کیوں جہاد نہیں کرتے ہو تم کہتے ہو کہ مشرقوں کے ساتھ آہد ہے جنگ بندی کا تو کئی فیقون المشرقین عہدن کیسے ہوگا مشرقوں کے لیے آہد نبھانا ان اللہ و عند رسول ہی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں اللہ ددین آحد تم مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فمستقامول فستقی لہم تو جب تک یہ کھڑے رہیں تمہارے لیے وعدے پر تو تم بھی کھڑے رہو ان کے لیے وعدے پر ان اللہ یحب المطقین بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقیوں کے ساتھ دوسری تہذیب کی فا وظہر علیہ کم لائر قبوفی کم علم ولا ذمہ کس طرح ہوگا ان کے ساتھ عہد نبانا اگر یہ غالب ہو جائیں آپ پر تو انتظار نہیں کرتے تمہارے بارے میں علاََََََََََََََََََََََََََََََََ علا آاہد كا يا علاَ رشتے کا رشتہ داری کا يا علاَََََََََََََََََََََ قسم کا یا علاَََََََََََََََََََََ اللہ کے لیے علا احسان کسی چیز کا بھى لحاظ نہیں کرتے ولا ذمت اور نہ ذمہ داری کا رشتہ دارى كا کا، ذمے یہ اردو نقم بھی یہ خوش کرتے ہیں آپ کو اپنے منہوں سے و تابا قلوب اور انکار کیا ہے ان کے دلوں نے اور اکثر ان میں سے اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں اشتروب آیات اللہ سماً قلیلہ پسند کی ہے یہ تیسری تہذیب جی کرو انہوں نے پسند کی ہیں اللہ کی آیتوں پر دنیا تھوڑی فسد عن و سبیل اللہ تو بند ہو گئے اللہ کی راہ سے یا بند کیا لوگوں کو اللہ کی راہ سے اللہ سا یا عمل خبردار بہت برا ہے وہ جو کہ یہ عمل کرنے والے ہیں چوتھی تعزیز لاقو نفی مومن اللہ ذمہ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مومنوں کے بارے میں نہ احسان کا اور نہ رشتے کا الاائے و الاائے کا حم المعۃدون اور یہ لوگ یہیں ہیں حد سے تجاوز کرنے والے زیادتی کرنے والے فعن تابو اگر انہوں نے توبہ کر دی واقعہ مصلاط اور نماز کی پابندی کی واط اور زکوٰۃ دی تو فی خوان و قم یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں انم الخوۃ و خوط ف الدین اصل بھائی بندی دین والی ہے الْآيَاتِ قومی علم اور ہم واضح کرتے ہیں اپنے دلائل اسقوم کے لیے جو جانتے ہیں و نقصو مِنْ ہم امبادی آہ دم و تعانو فی یہ پانچویں تہذیب اور اگر توڑ دیں توڑیں یہ اپنی لوزوں کو اپنے قسموں کو ان کے وعدوں کے بعد و فِي دِينِكُمْ اور یہ تان کرتے ہیں تمہارے دین میں فی دین میں تان دین کے پہنچانے والوں کو دین کی صنعت کو بدنام کرنا ہے تان ف دین یہی ہے تو فقات قتل کر دو کفر کے ائمہ اماموں کو کفر کے ائمہ کو قتل کر السام <خصف> <خصف> میں امام شادی بھی نے لکھا ہے پہلی جل صفح چوالیس پہ عنبی قلابہ مبتدا رج البعت السطحل صیفہ کوئی آدمی بدعت نہیں کرتا مگر اس کے لئے تلوار حلال ہو جاتی ہے شامی نے بھی یہ ذکر کیا ہے صفح تین سو پچیس پہ عالمگیری نے بھی اور مختصر فتح شیخ علیہ السلام کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں یعنی حاکم سیاستاً بیدتی کو قتل کر سکتا ہے قاتل اے مت القفری یہ طانف الدین عام طور سے مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ دین کی سند اور دین کے پہنچانے والوں کو بدنام کرنا خصوصاً صحابہ کی تنخیص کرنا طانف الدین ہے انہم لا ایمان الحم یقیناً یہ لوگ نہیں ہے لفظ قسم ان کے لیے لعلہم الحمين تہن خاکی خا کہ منع ہو جائيں طاً فدين سے الا الون قوما یہ چھٹی تہذيز ہے خبردار تم کیوں جنگ نہیں کرتے قطال نہیں کرتے اس قوم کے ساتھ نہ قسوع مان جنہوں نے توڑا ہے اپنی قسموں کو وہ ہم اخراج الرسول اور انہوں نے قصد اور ارادہ کیا ہے رسول کے نکالنے کا مکہ سے وہ ہم کو قما مرتيں اور انہوں نے شروع کیا تھا تم تم پر پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ ابتدا جنگ کی انہوں نے کی ہے اتقش و نہ آیا ڈر تم لوگ ڈرتے ہو ان سے تو اللہ بہت حقدار ہے کہ ڈرو اللہ سے ان کن تم مومنی نہ تم ایمان والے اب ساتواں ساتویں تہذیب قاتلوہم جنگ کرو ان کے ساتھ یو ادب ہم اللہ ہبید اللہ عذاب دیتا ہے ان کو تمہارے ہاتھوں و یوخذم اور اللہ رسوا کرتا ہے ان کو وعین سرو کم علیہم اور اللہ امداد کرتا ہے تمہاری ان کے خلاف ویش بھی سدھورا قوم اور ٹھنڈا کر دے گا اللہ سینے کو مومن قوم کے وا یو ذہیب عغید اور اللہ ختم کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا ویتوب اللہ من معاؤ اور مہربانی کرتا ہے اللہ اس پر معیش جو کہ جس جو جس کو اللہ چاہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے ام حسب تم تترکو آیا تم گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حال میں یہ آٹھویں تہذیب ہے تشجیح ہے اس میں آیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت میں بغیر جہاد کے والمایالمدین اللہ اللہ جاہدوم ان کم اور نہیں ظاہر کیا ہوگا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے ولم یتخو مندون اللہ ہی ولا رسولی اور نہیں پکڑا ہوگا نہیں پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا اور نہ اللہ کے رسول کے سوا ولا اور نہیں پکڑا انہوں نے مومنوں کے سوا ولی جن کسی کو رازدار دوست یعنی اللہ مجاہدین کو نہیں ظاہر کرے گا جو مجاہدین اللہ کے سوا کسی سے دوستی نہیں کرتے جو مجاہدین اللہ کے رسول کے سوا کسی سے دوستی نہیں کرتے جو مجاہدین مومنوں کے سوا کسی سے رازداری نہیں کرتے اللہ خبیر اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو اب ایک وہم کا جواب ماکانل مشرقی نعیمرو مساجد اللّہ اور نہیں ہے مناسب مشرقوں کے لیے کہ یہ تعمیر کرے مسجدوں کو اللہ کی مسجدوں کو مسجدوں کو تعمیر کرے شاہ دینا عالان بالکفری یہ لوگ گواہی کرنے والے ہیں اپنے آپ پر کفر کی تو ان کی ان کو کیا چاہیے کہ کی یہ مسجدیں بنائیں الائی کا حبیطت یہ لوگ برباد ہو گئے ان کے اعمال اور آگ میں ہوں گے یہ ہمیشہ ان نمایام عرومساجد اللہ یقیناً تعمیر کریں گے مسجد اللہ کی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے پابندی کی نماز کی اور دی زکوٰۃ ولم اللہ اور یہ نہیں ڈرتا مگر ایک اللہ سے فاصا والا یقون و من تو قریب ہے یہ لوگ کہ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے اب وہ ہم کا جواب اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا ٹھہراتے ہو تم پانی پلانا حاجیوں کا وہم کا جوابی یہ تو اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں تو ایمان نہیں ہے کرتے رہنا آیا ٹھہراتے ہو تم شکایت یہ بڑی خیرات عرب میں پانی کی خیرات ہوا کرتی تھی کیونکہ پانی کی قلت وہاں بہت زیادہ تھی تو اچھی خیرات پانی کی خیرات کو کہا جاتا سقایت ہے اجا التم سکایت الحاج آیٹ ولم یق اللہ قاضب ال سعود فرمات فی عمور الدین المراد المنہاد الخش الخوف و تقوا فی باب الدین امام راضی نے سولہویں جلد تفصیرِ کبیر کی ان صفحہ نمبر نو پہ لکھا ہے اور تفصیر قاظل نے بھی لکھا ہے دوسری جلد صفحہ تین سو بتیس میں والم یقف فی فدین غیر اللّہ وَلَمْ يَتْرُكْ أَمْرَ اللَّهِ لِخَشْيَةِ النَّاسِ سے ہاں ظاہر اسباب کے ساتھ مخلوق سے ڈرنا وہ منافی نہیں ہے ایمان کے اجال تم قایت الحاج جائے تم ٹھہراتے ہو پانی پلانا حاجیوں کا کو خدمت ان کی و المسجد الحرام اور تعمیر کرنا مسجد حرام کا ٹھہراتے ہو تم یہ عمل کا من اس کے عمل کی طرح جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں لا غ عند اللہ نہیں ہیں برابر اللہ کے ہاں اگر تم کہو کہ یہ سب برابر ہیں اور سب انسان ہیں اور ٹھول زمنگ سر گولو نے دی اور ٹھول زمنگ سر تور دی سر تور دی نبیاستان لادا اللہ فرماتے ہیں لا غ عند اللہ نہیں ہے برابر یہ اللہ کے ہاں واللہ اللہ دل قومت الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو بشارت اللہ دینا منو و جرو و جہدو فی سبھی لہب علم و وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں مالوں کے لگانے کے ساتھ اور جانوں کو قربان کرنے کے ساتھ انفسم یہ لوگ اعظم درجتا عند اللہ بہت بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ ولائی قم الفاضن یہ لوگ یہی ہیں کامیاب ایک اعظم درجتا عند اللہ دوسرے اولا کام الفاظ کامیاب ہیں تیسرا یوبَشرحم ربرحمۃمن ہُو خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب مہروبانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ ان اپنی طرف سے چوتھا و رضوان اور رضامندی کا اور پانچواں و جنت خوشخبری دیتا ہے ان کو جنتوں کا لہم فیا ناعیم مقیم ان کے لیے ہوں گی ان جنتوں میں نعمت ہمیش گیری کی خالدی نفیہ اب ہمیشہ ہوں گے اس جنت میں ہمیشہ ان اللہ اندہ اجر عظیم بے شک اللّہ ص اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا یا ایو الدینہ منول خزا کم و اخوانہ اولیاء او ایمان والو مت پکڑو تم اپنے آباء کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست الكفر علی علائیمانی اگر پسند کر دیا انہوں نے کفر کے کام کو ایمان پر کفر کو ایمان پہ پسند کر دیا تو ان سے دوستی نہ کرو امتم منکم جس کسی نے دوستی کی ان کے ساتھ تم میں سے تو یہ لوگ یہی ہیں ظالم کل ان کا نا آبا و و و کہہ دیجیے اگر ہوں تمہارے آبا اور تمہارے ابنا بیٹے وہ اخوانکم اور تمہارے بیٹے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا خاندان وہ امعون طرف تمہا اور وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو وہ تجارت ان تکشون اور وہ تجارت جس کے دیوالیہ ہونے سے تم ڈرتے ہو وہ مسا کی اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو یہ سب احب بیلِ کم شرطیہ ہے اور احب بیلِ کم یہ خبر ہے کان کی آباؤ کم یہ سارا کلام یہاں تک یہ اسم تھا کانا کا اور حب عل کم یہ خبر ہے کانا کی یہ ساری اشیاء مذکورہ محبوب ہوں تم کو اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور جہاد سے زیادہ اللہ کی راہ میں طفت اور یہ جزا ہے ان شرطیہ کی جواب شرتی ہے پھر انتظار کرو حتیٰ یا تھی اللہ بھی امری ہی یہاں تک کہ آ جائے اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ یعنی عذاب لا یهد القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو اب وہم کا جواب و لقد لقد نہ سرکم اللّہ فی مواد نہ کثیرت حد میں تکلیف آئی تھی تو کیوں اللہ نے امداد دوسری جگہ نہیں کی تھی یقیناً امداد کی تھی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں یو یوم حنین اور حنین کے دن بھی از آجابت کم کسرت کم جب کہ تعجب میں ڈالا تھا تم کو تمہاری کثرت نے حنین, حنین کے دن صحابہ کی تعداد مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ تھی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے یہاں دو قبیلِ آباد تھے حوازن اور ثقیف فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے مشرکوں کی تعداد چار ہزار تھی مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اس جنگ میں تو نو مسلم, مسلم مسلمانوں کے دل میں عجب پیدا ہوا کہ ہم تھوڑے ہوتے تھے تو بھی غالب اور فاتح بنتے تھے آج تو ہم تین گناہ زیادہ ہیں وہ چار ہزار ہیں ہم بارہ ہزار ہیں تو اس دن تھوڑی سی ابتدان تکلیف پہنچی تھی نبی علیہ السلام میدان جنگ میں کافروں سے لڑ رہے تھے کافر کو قتل بھی کیا اور عباس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی باغیں پکڑی تھی سنور تو وہی واگو تھا باغیں پکڑی تھی عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ گھوڑا آگے نہ چلا جائے نبی علیہ السلام کے حملے سے کافر بھاگتے تھے اور کافروں کے حملے کے سامنے نبی علیہ السلام سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے دس سے زیادہ مرتبہ اسی طرح ہوا دس سے زیادہ مرتبہ ایک شخص چار ہزار کے مقابلے میں امام الانبیاء لڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا نے ان کی صداقت کو دیکھا قاضی ابی سعود اور دوسرے مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کیا لقد نہ سر قم اللہ فی یقینا امداد کی تھی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں ویوم ہنین اور ہنین کے دن اعزاز کم کثرت و کم جب تعجب میں ڈالا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے فلم تقریان کم شعت تو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کثرت نے تمہیں ذرہ بر مداقت علیہ کم الرد رحبت اور تنگ ہو گئی تم پہ زمین اس کی فراخی کے بعد بھی ماں مصدریا ہے بعد والے فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے ماں رب بیمہ ما رحبت اے بے رح اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اس کی فراخی کے بعد باوجود ثما ول تم مدبرین پھر تم واپس ہو گئے پیٹھ پھیرنے والے ثما ضل اللّہ السکینت ہو اعلیٰ رسولی ہی پھر بھیج دیا اللہ نے اپنا اطمینان اپنے نبی پر اور مومنوں پر وانزل جنوداً اور بھیجا اللہ نے ایسا لشکر لمتروہا کہ تم نہیں دیکھتے تھے اس کو وہ آضب اللہ اور عذاب دے دیا اللہ نے کافروں کو یہ لوگ تیر انداز تھے بہت تو اللہ نے کافروں کو سزا اور عذاب دے دی وظال جزا کافی اور یہی ہے بدلہ کافروں کا سما یتھوب اللہ من ذال کا پھر مہروبانی کی اللہ نے اس کے بعد علامن اس پر یشاؤ جس پر اللہ چاہتا تھا اور اللہ ہے بخشنے والا مہروبان اب پھر وہم کا جواب یہ مشرق کیوں مسجد نہیں آئیں گے جواب نجس ہے نا مسجد تو پاک جگہ ہے پاکوں کی یا یو اللہدی رام المشرق نہ نہ او ایمان والو بے شک پلیت ہے نجس ہے مردار فلاح اقرب المسد الحرام بادہ عام ہم تو قریب نہ آئیں یہ مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد وہ انخفت میلتاً اگر تم ڈرتے ہو غریبی سے کیونکہ یہ جب آتے ہیں تو اس میں تجارت ہوتی ہے ان سے تو اگر تم ڈرتے ہو غریبی سے فصوف نی کم اللہ فضلِ ان شاء تو جلدی ہے کہ مالدار کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے علی منحکیم بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا اب یہاں سے آیت نمبر اٹھائیس انتیس یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر سینتیس تک اور اس دوسرے باب میں اہلِ کتاب کا بیان ہے ان سے جہاد کی چار علّتیں بیان ہو رہی ہیں قاتل الدین الائمین بلا بلّہ ایک علّت الاء مین الب اللہ دوسری ولا بلآخر تیسری ولاء الحرم حرم اللّہ رسول اور چوتھی ولاء دین الدین الحق تو یہ چار علتیں ہیں ان سے قطال کی قاتل اللہدینہ قطال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتی اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر ولاء الحرمہ اور نہ حرام کرتے ہیں یہ ما اس نہ حرام مانتے ہیں اس کو حرم اللہ ہو جو کہ حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ لائے دینوں الحق اور یہ دین پہ عمل نہیں کرتے دین حق لایہ دینوں یہ دین پہ عمل نہیں کرتے دین, دین نہ کئی دین, دین حق ان لوگوں سے اوت الکتابہ جن کو دی گئی ہے کتاب حتائی تلجزیا تا قطال کرو حتیٰ کہ دے دیں یہ دی جزیا دن اپنے ہاتھ سے وہ ہم ساغر اور یہ ہوں ذلیل اپنے ہاتھ سے جزیہ لے کے آئیں گے اور ہاتھ میں اس طرح پکڑ کے مجاہدین کے سامنے رکھیں گے دونوں ہاتھوں سے مجاہدین اوپر سے ہاتھ کر کے ان سے لیں گے یہ جزیہ یہ ذلت کے انداز میں سر نیچے کر کے جزیہ لائیں گے وقالت ال یہود ابن اللہ عظیر اور کہتے ہیں یہود عزیر ابن اللہ ہے اللہ کا چہیتا ہے نیازول اللہ وقالت النصار اور کہتے ہیں عیسائی المسیح ابن اللہ مسیح ابن اللہ ہے اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں ذالک کا قول ہم یہ بات ہے ان کی ان کے منہوں سے یوزا اونا مشاہبت مشابہت کرتے ہیں یوزاہی اونا مشابہت کرتے ہیں یہ قول اللہدینہ ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا تھا من قبل اس سے پہلے قاتلہم اللہ رسوا کر ان کو اللہ ہلاک کر ان کو اللہ انا یو فکون ان کس طرف پھیر دیے گئے اتخذوا اتخذ و احبار من دون ہم اللہ پکڑے ہیں انہوں نے اپنے اولاما اور اپنے پیر احبار جمع حبر کی حبر مولوی کو کہتے ہیں یہود کی اور روحبان جمع راہب کی راہب نصارہ کے پیر کو کہتے ہیں تو پکڑا ہے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابً ربوبیت کی صفت پہ اللہ کے سوا مسیحب ابن مریماں اور مسیح نے مریم کو بھی پکڑا ہے علوہیت کی صفت پر وما امر اللہ اللہ بدھو الہد اور انہیں حکم نہیں کیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں گے عبادت کریں گے ایک الہ کی لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ مگر ایک اللہ صبح نہ ہے اللہ ہی صداروں سے سبحانہ پاک ہے اللہ عماں کو اسے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یرییدہ یوتفی نور اللہ چوتھی لا دینون دین الحق کا بیان ہے یہ دین پہ عمل نہیں کرتے حق دین کیوں یرییدونہ یہ تو ارادہ کرتے ہیں کہ دے نور اللہ اے علی التوحید اللہ کا نور یعنی اللہ کے دلائل توحید پر بیاف واہ ان کے منہوں سے یعنی ان کے شبہات سے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجانا چاہتے ہیں یعنی شبہات فتح الرحمٰن میں شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی شبہات تقریر میں کونت درباتل دین یعنی شبہات تقریر میں کونت درباتل دین در ابتال دین شبہات کرتے ہیں دین کے ابتال کے لیے یری دونوں فیونہ بھی افواہم ارادہ کرتے یہ ہی کہ بجا دے اللہ کی توحید کے دلائل کو ختم کر دیں اللہ کے نور کو بھی افواہم ان کے منہوں سے ان, ان کے شبہات شرکیہ سے ویا اب اللہ اللہ یوں تمنورہ ہوں یہ تسلی انکار کرتا ہے اللہ ہر ایک چیز سے مگر انکار نہیں کرتا اس بات سے کہ پورا کر دے گا اللہ اپنے نور کو اپنی توحید کے دلائل کو ولو کرے حل کافرون اگرچہ برا مانتے ہیں اس کو کافر الذي صلا رسول بالہدا ودین الحقی یہ ترغیب ہے پھر بہ الاب اطباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلدی اللہ وہ ذات ہے ارسلہ رسول بال جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بال ہدا ما تین جگہ قرآن میں ایسی آیت ہے ایک یا ہے ایک سورۂ فتح میں ہے اور ایک سورۂ صف صاف صف, صف میں ہے مقامات پہ یہاں سور فتح چھبیسواں پارہ اور سورہ صف پارہ ی اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بل ہودا مال ہودا قرآن و سنت کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ حق دین قرآن عہدہ ہے اور دین حقہ فروئی مسائل مراد اس سے سنت ہے لہو عالد دین کُلی اس لیے کہ غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر اعلی دین کلی تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دے و لو کر اگرچہ برا جانتے ہیں مشرق دین کے غلبے کو یادی نامن یہ دوسری صفت پہ تفریح ہے او مومنو انََََََََََ من الاحباری ور رحبان یقیناً بہت مولویوں میں سے اور پیروں میں سے لیا قلونہ والنا بالباطل خامخا قتل کرتے ہیں خامخا کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقوں کے ساتھ وہ سدونان سبیل اللہ اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے میرے دادا کو اللہ غریق رحمت کرے حضرت شیخ مولانا فضل حق رہ مح اللہ تعالیٰ رحمت واسِّ سارے علماء کے ساتھ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے انوارات کے مراکز بنائے عصاط کا ترجمہ پشتوں میں اس طرح کیا کرتے تھے سادہ سادہ عوام کے سامنے اللہ مومنانو لخبر ور کی مومنان و راویق راویخ راویق شع گورڈر ملیان پیران گڑھ پان دی لیا کلو نام والے خامخواہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقوں سے اور بن کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے ولدین ایک اور وہ لوگ اس آیت کے نیچے ابن کثیر لکھتے فعنسا علطََََََََََََ علما ولبادى وعلا ارباب المالى فدا فصدت احوال الہلى فصدت جميں جميں الناس لوگ تو تين سارى انسانیت تین لوگوں کی اولاد ہے اعلّ ہے ايک علما دوسرے اباد پیران اور تيسرے ارباب الموال مالدار جب ان علماء اور پیروں اور مالداروں کے احوال فاسد ہو جائیں تو فصد جمیانا سارے لوگ فاسد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے ابن کثیر نے پھر وہ شعر ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا قول حل افسد الدین کو بارس ان و دین کو نقصان نہیں پہنچاتے مگر تین لوگ بادشاہ اور ناکارہ مولوی اور پیر باطل پرست یہ دین کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے والذین یکنزون نژون زحا اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں خزانہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کو ولانفکو نا ہا اور خرچ نہیں کرتے اس کو حاضم مفرد کی بے اعتبار مال ذاحٰ فضا مال ہے نا دونوں یا ہا امیر مفرت کی بے اعتبار ما ذکر کبھی کبھی تسنیا کے لیے ضمیر مفرت کی ذکر ہو جاتی ہے ما ذکرہ کے اعتبار سے نہیں خرچ کرتے یہ اس مال کو اللہ کی راہ میں تو خوشخبری دے دے ان کو بے عذابن علیم درد عذاب کی یہ فبشرہم تحق کو من یحما یوما فی نار جہنما اس دن کے گرم کر دیا جائے گا ان پر یہ مال جہنم کی آگ میں فتوک و بحاجی تو داغے جائیں گے اس کے ذریعے ان کے ماتھے و ہم اور ان کے اطراف جنوب وضح روم اور ان کی پیٹھیں کمر اور کہا جائے گا ان کو ہادا ماکنس تم لی یہ وہ مال ہے جو جمع کیا تھا تم نے اپنے لیے فضوقو ماکن تم تک تو چکھ لو انجام اور ذائقہ اور سزا اس کی کے تھے تم اس کے خزانہ کرنے والے ان ناعدت شورند اللہ شَهْرًا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کے علم میں بارہ مہینے جس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے امتہاز الحجہ بڑی عید کا مہینہ بارواں ہے یوم خلق سماواتی ولادا اس دن سے اللہ نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین منہار بات الحرم ان بارہ میں سے چار حرمت والے ہیں چار حرمت والے ذی القادہ ذی الحجہ گیارہواں اور بارہواں محرم پہلا مہینہ اور رجب ساتواں مہینہ یہ چار حرمت والے تھے ذالک دین القیم یہ دین ہے مضبوط فلا تزلیم فیہن انفسکم تو ظلم نہ کرو اس میں اپنے آپ پر وقاتل المشرقی کافہ۔ اور قتل کرو مشرقوں کو کا فتن سب کو کا فطَََ منصوب ہے بنا برحالیت یا قاتلوں کی ضمیر سے اور یا مشرقین سے حال ہے تو دو معنی ہوئے قاتل المشرقین کا فتن قتل کرو مشرقوں کو کا فتن اس حال میں کہ سب کے سب اٹھو مشرقوں کے قتل کے لیے او مومنوں یا قاتل المشرقین کا فتن مشرقینہ مفول سے یہ حال ہو گا. یا تو قاتلوں کی ضمیر فائل سے حال بنانا۔ تو مشرقین سے حال تو قتل کرو مشرقوں کو کافتاً اس حال میں کہ سارے کے سارے مشرقوں کو قتل کرو کسی کو نہ چھوڑو کما یقاتلونکم و کافا جس طرح کہ یہ قتل کرتے ہیں تم کو سب کے سب مل کر و اور جان لو ان اللہ مال متقین یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے معیت خاصہ اللہ کی نصرت اور امداد متقیوں کے ساتھ ان نمنسی زیادت ان فلکفرے یقیناً پیچھے کرنا حکم شرعی کا یہ زیادت ہے کفر میں کیا مانا اصل میں بات یہ تھی کہ بارہ مہینے تھے اس میں چار حرمت والے تھے ان حرمت والے مہینے میں جنگ بندی تھی لیکن مشرقین جب ان مہینوں میں طاقتور ہوتے تھے اور ان کے دشمن کمزور ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے چلو یار یہ مہینہ ذلہجہ کا نہیں ہوا اس کو شابان بنا دیں گے دوسرا مہینہ زیلحجہ کا کر دیں گے تو ان مہینوں کو بدلتے تھے بدلتے بدلتے تھے اس بدعات کی ایجاد عامرب نے کنآع نے کی تھی کہ اس سال محرم کو پیچھے کر دیں گے تو بعد میں پھر محرم کا اعلان کر دیں گے کہ بھئی محرم کا مہینہ یہ ہے ان نمنسی اُزیادت الفلکفری ایک حیثیت سے اس آیت کا مصداق ہماری مرکز رویت مرکزی رویت ہلال کمیٹی بھی ہے کبھی بھی ان کو چاند نظر نہیں آیا کبھی بھی اچاند نظر نہیں آیا بس گواہان کا انتظار تو ہوتا ہی نہیں ہے فلان فلان جمع ہے گواہوں کو ان تک رسائی دی ہی نہیں جاتی کبھی بھی چاند نظر اور پھر دوسرے دن جب ٹیلی ویژن پہ چاند کا نظارہ ساری قوم کر لے تو کہتے چاند نظر آ گیا تو پھر کمیٹی کی کیا ضرورت ہے تو پیچھے کر دیا حکم شرعی کو ایک روزہ کھا کے ایک روزہ بعد میں شوال کے مہینے میں عید کے دن یکم شوال کو روزہ رکھ لیں گے ان نمنسی زیادت الفرک و نظر آ گیا شرعیت کے مطابق گواہوں نے گواہی دے دی تو پھر ان گواہوں پہ یہ اجرا کرو کہتے ہیں نہیں گواہوں کی گواہی کیسے قبول کریں کہ موسمیات والے اور سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہتے ہیں کہ چاند کی برتھی ابھی نہیں ہوئی تو کیا احکام شریعت پابند ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی والوں کے شریعت کے مطابق جب گواہوں نے گواہی دی تو کہیں نہ سائنس ٹیکنالوجی والے کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے شریعت میں یہ کیسا مفتی بنا بیٹھا ہے تو اس عاز کو کبھی بھی چاند نظر نہیں آیا ہم امید ہی لگائے بیٹھے ہیں کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ یہ کہہ دے کہ آج چاند نظر آ گیا ان نمن نسیوں زیادت ان فل یقیناً پیچھے کرنا حکم شرعی کا یہ زیادت ہے کفر میں جمہور کہتے ہیں کہ حرمت منسوخ ہو چکی تھی کیونکہ طائف کا محاصرہ حرمت کے مہینے میں ہوا ہے قاضی بھی سعود نے تیسری جلد صفحہ 146 میں اور خطیب صاحب شیربینی نے لکھا ہے دوسری جلد صفحہ 395 میں حافظ ابن کثیر نے چوتھی جلد صفحہ 131 میں قرتبی نے آٹھویں جلد صفحہ 134 میں اور سمرقندی نے بارالعلوم میں دوسری جلد صفحہ 48 میں یہ ذکر کیا ہے کہ طائف کا محاصرہ حرمت کے مہینے میں ہوا تھا تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اب نسی سے مراد حکم میں تاخیر یقینا پیچھے کرنا شریعت کے حکم کو زیادت الفی القفری یہ زیادت ہے کار کفر میں یودل یود گمراہ ظاہر کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کی کفر جنہوں نے کفر کیا ہے یحلونہ عامن آمن یہ حلال ٹھہراتے حرمت کے ان مہینوں کو ایک سال و یو حرم ہوا آمن اور حرام ٹھہراتے اس کو دوسرے سال لیو آتی ما حرم اللہ اس لیے کہ گن لے گنتی اس کی جو حرام کی اللہ نے بس چار پورے کرنے آگے پیچھے خیر ہے انتیس روزے رکھنے ہیں آگے پیچھے خیر ہے فیحلو ما حرم اللہ تو یہ حلال کرتے ہیں اس کو جو حرام ٹھہرائے اللہ نے زوی الحم سو علم مزین کیا گیا ہے ان کے لیے بدعمال ان کے و اللہ دِل کوم الکافر اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو سبحن اللّہ کاش اللہ ریکھا اللّہ فی رضا بالله ہمارے ایک ساتھی کے والد محترم فوت ہوئے ہے یہاں بھی فوتگیاں ہوئی ہیں ہمارے محلے میں دعا کیجئے اللہ سارے فوت ہونے والے مسلمانوں مومنوں موحدوں کی مغفرت کرے اللہ وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے جتنے لوگ وبا عام میں مبتلا ہو چکے اللہ ان کو شفا دے دے جو فوت ہو چکے ان کو معاف کر دے جو اللہ محفوظ اور معمون ہے ان کی حفاظت ہمیشہ کے لیے کر دے یا اللہ امت کو اس وبا سے نجات دے دے جتنے ساتھی درس قرآن کو سنتے ہیں وطن عزیز میں یا بیرونی ممالک میں یا اللہ قرآن کی برکات ہم سب کو پوری پوری عطا کر دے اور ہمیں اس کی برکات سے محروم نہ فرما یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے اللہ اس میں خطائی کو تائی کو معاف فرما دے اللہ مربنا عطنافِ دنیا حسن و فلاخرت حسن عذاب النار اللہ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو علم نافع عطا فرما دے جتنے رفقا درس کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ سب کو قرآن کے علوم کے خزانے عطا کر دے وہ صلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد وصحاب میں برحمتی کے